جب استعمال انسان کے ساتھ آپ مانے کیا تعلیم کیا ہے وہ مانا ہے عربی زبان ہے جی اسلام کی تعلیم نہیں ہے اچھا کوئی زبان تعلیم نہیں ہوتی تعلیم کا ذریعہ ہوتی ہے زبان ہمیشہ یہ تدریسی طریقہ ہے تعلیم ذریعہ ہوتی ہے اپنا زبان ذریعہ ہوتی ہے تعلیم کا خود تعلیم نہیں ہوتی جی. عربی زبان کو اسلام کی تعلیم کا پہلا ذریعہ کہہ سکتے ہیں خود تعلیم نہیں کہہ سکتے تعلیم اسلام ہے یہی جی. وجہ ہے کہ رسول اکرم سل تعالی علیہ وسلم کی تشریح آبری سے پہلے تو عربی زبان تھی گجال کے بعد تعلیم اسلام کی تعلیم نہیں تھی زبان تھی تعلیم نہیں تھی جی. جواب جی. آئے آپ اسلامی تعلیم اسلامی تعلیم کیا اسلام کیا تھا اور احماد اچھا جی یہ جو عقائد اور آماد عقائد اور تعلیم یہ دونوں مل تعلیم اسی کو کہتا ہے یعنی تعلیم کو کہتے ہیں نا جی جی جی ان کے سکھانے کو تعلیم اور تعلیم کیا ہوگی اسلامی تعلیم لے کے ان کے پاس اسلامی فکر ایک بات اور جوڑ لیں تاکہ بات اور بھی کر لے کہ یہ جو ایک حدیث ہے یہ آپ کی جانتے بھی ذکر ہے کہ علم حاصل کرو اور وہ سب آ جائے آپ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عربی زبان کا جو گلاس کا برتن تھا اس کو اسلامی تعلیم کے لیے استعمال کیا پہلے وہی کپڑ کی تعلیم کے لیے استعمال ہو رہا تھا آپ کا کیا آپ نے دودھ پلایا پھر فارسی زبان پھر اردو زبان جو زبان جس کو وہ استعمال کرتے رہے اسلام کی خدمت کے لیے بات سمجھا آ رہی تو نہیں طرح انگلش جو ہے نا انگلش یہ کیا ہے انگلش انگریزی تہذیب کو دنیا میں پھیلانے کا پہلا ذریعہ اور برتن ہے انگریز کے قائد پھیلانے کے لیے ذریعہ ایک وجہ سے میں کیوں کہہ رہا ہوں حرام لے گئے اب حرام لے گئے رہی کا کیا مطلب ہوتا ہے جی جی جی رات سے ہی تو کوئی چیز جائے لیکن کسی غیر کسی وجہ سے کسی سبب سے کسی آردر کی وجہ سے ان کو حرام ہو جائے جی اچھے مطلب میں آپ کو دیکھ رہا ہوں میرا آپ کی طرف دیکھنا آرام جی جی میں اگر غیر عورت کو دیکھوں تو پھر جی استعمال کی بات ہے نا جی آرام ہو گیا جی جی میں غیر عورت کو دیکھتا ہوں تو آرام ہو جاتا ہے جی یہی نظر کا استعمال ہے کیوں کہ ادھر وہ سبب بنے گا کہ آتا ٹھیک ہے ادھر بندہ نہیں بندہ ادھر غیر ادھر رہی طرح جن کی زبان انگلش ہے جی وہ رکھ سکتے ہیں ان کے لیے مبعلہ ہے لیکن جب دوسروں کو آتا ہے تو یہ تعلیم ہو جائے گی اور یہ تعلیم کا ذریعہ بن جائے گی لہذا اس کو اب آگے چلانا حرام لے غیری ہو جائے گا اور کیونکہ یہ ذریعہ بن جاتی انگریز کی تعلیم تعلیم کا جی تعلیم کا ذریعہ بالکل اب سمجھ آ رہی میں اس وجہ سے حضرت وہ حرام لے غیری اور اس کو کیا سدھر نہیں کر سکتے کیونکہ یہ تعلیم یہ کیا سدھر نہیں چل سکتا اچھا اب وہ ایک سوال تھا میرا جی جانا پڑے جی جی سمجھ آ رہی ہے تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ پہلے عربی زبان میں یہ معلوم کریں کہ ایسا جملہ کہاں بولا جاتا ہے آپ بتائیں گے اس کا ایسا جملہ کسی کام کی اہمیت کے لیے بولا جاتا ہے جی مثال کے طور پر تفصیل ہے جریل تبری کی جی امام تبری کی جامع البیاں اس کے متعلق بڑے بڑے علما امراض نے لکھا ہے کہ یہ ایسی تفسیر ہے کہ اگر اس کے لیے چین تک سفر کرنا پڑے تو جاؤ ٹھیک اب کیا کوئی بیوقوف آدمی سمجھے گا کہ چین میں تفصیل خدی ملتی ہے وہاں پر تو بہت ملتے ہیں جنہیں بات تو جنہیں نا علم کہاں ہے جی جی الفام نہیں ہے بل علم العلم اچھا ال کتاب اور کتاب میں فرق ہے ال کتاب قرآن مجید ہے ٹھیک ہو گیا رو الف کے لیا تھا تعین کے لیا تھا موجود کر دے گا مارفا بنا دیں مارفا بنا دیں بل علم نے فرمایا ال علم اس کو تلاش کرنا سیم مدینہ اور چین کا فاصلہ بول وہ آخری ہے ایسے آگے کو بہت نہیں بند کرنا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مطلب یہ ہے کہ میری شریعت متحرہ کا علم اس کا حاصل کرنا فرض ہے اس کے لیے تمہیں اگرچہ اتنا سفر کرنا پڑے مشقت اٹھانی پڑے تو پھر بھی صحیح دوسرے مثال دیتا ہوں پرانا جی جی और फरवा हजरत मूसा इस बात व तस्वीर ने कहा कि मुझे खजर की तलाश के अंदर खुद चलना पड़े अस्सी साल तक चलना पड़े तो चलो का और रिवाजात में ये आया कि आपने फरमाया अगर मुझे लोहे की जूती और लोहे का डंडा हाथ में रखकर चलना पड़े और मैं चलते चलते जनाब त्लाश करते, करते یہ <سؤال> دونوں کو استعمال کر کے ختم کر دو یہ کھٹ کھ کر ختم ہو جائے تو آپ نے فرمایا میں پھر بھی حضرت کے روپئے ٹھیک تلاش کر کے رہوں گا تو اس کا یہ مطلب کوئی دیوکو کو سمجھے گا کہ آپ نے جوتے چلتے جو لوہے کا جوتا بنایا تھا اور گڈا بھی لوہے گیا تھا اور آپ نے جلا چلتے چلتے اس کو گھسا دیا اور پہنچ گیا اس کا مطلب اللہ کے مندر صرف اہمیت بتانا محسوس ہوتی ہے کہ اتنا سفر اتنا مشقت اتنا محنت کرنی پڑے اچھا اب یہاں پر میں ایک اور بات کرتا ہوں اس حدیث کو سب سے پہلے کس نے سنا صحابہ نے یا کسی اور نے جی بالکل یہ ہے بھی کہاں کا رہتے تھے بتا رہے ہیں جی اب صحابہ نے سنا ہے تو ایمان سے بتانا کیا صحابہ نے اس حدیث کا مقوم سمجھا تھا یا نہیں بتا کیا یہ ممکن ہے کہ صحابہ سمجھیں نورب اللہ جی ان کا سوال آ جاتا کوئی نہ کوئی اگر نے کوئی ضرورت محسوس ہوتی تو سوال کر لے اس کا مطلب یہ نکلا یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ صحافت سے مانا اوجھل رہ جائے جی جی جی مخفی رہ جائے تو پھر اب پھر سوال یہ ہے کہ اگر اس کا معنی مفہوم یہی ہے اچھا جی جو آج دل کے یہ سکولی طبقہ لیتے ہیں اچھا جی تو پھر بتائیں صحابہ کرام اور اہل بیت کرام جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چھوٹے سے حکم کے لیے بھی جانے تک باضی ہیں وہ کون سا صحابی اور اہل بیت میں سے وہ کون سا علما اقرام مستحدین میں سے کون سا محدسین میں سے کون امام بخاری مسلم وغیرہ میں سے کون ہے جو چین گیا ہوماشل یہ سب سے پہلے تو کون سوالات ہیں نا یہ اس کا پہلے بتائیں بھائی بتائیں وہ صحابی وہ امام وہ اہل بیت میں سے وہ امام باغ جی اور میں سے وہ تقلمین میں سے جنہوں نے اس پر عمل کیا ابھی تو ایک اور بھی سوال پیدا ہوتا ہے نا یہاں تک جانے کے لیے کیا یہ حدیث یہ yeah. کہاں ہے؟ عوام کے سامنے ایسا حدیث پر ہم عوام کے سامنے کسی بھی حدیث کو ضعیف کہہ دینا یہ وہ ایک مشکل نہ حدیث ضعیف ہے اور ضعیف ہے کہاں کی بات ہے کس میں ہے یہ کیا میرے پاس تو اب مطلب حدیثوں کتاب میں پڑھی ہیں آپ کو آسانی سے بتا دیتا ہوں اور جامع الفیر ہے امام جلال سی رام دلال اپنا بیان العلم امام ابن عبد رضی اللہ جی تھوڑی حدیث کی کتاب ہے اس کے اندر بھی یہ آدیشان ٹھیک ہو گیا ہاں ٹھیک لیکن ہم مانا بیان کریں گے ہم لوگ کی طرف نہیں جائیں گے اب ہم کو سمجھ نہیں آتا جی جی ہم مانے کی طرف جائیں گے کہ اگر بالخار یہ حدیث صحیح مانی جائے جی جی اگر یہ حدیث جو ہے مطلب تصویم کر لی جائے گا اچھا الحمام اور وہ بتاتا ہوں تو یہ بات تو سمجھ آ رہی ہے نا جی جی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے ممکن ہی نہیں ہے امام عالی مقام کربلا میں آ کر کمبا جمع کرا سکتے ہیں اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل فرمان پر عمل کرتے ہو جی لی جا سکتے ہیں معلوم ہیں لائنوں نے رسول اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے میں کہتا ہوں قرآن و حدیث کو سکول میں پڑھنا کپڑا جب مانا بدلا جائے گا تو کپڑے لانسی تمہارے نسلی مان ہے اور لانتیوں نے لکھا ہوتا ہے سفائی نشیمانوں سے پوچھو لانسی انگریز صاف ہے پاک نہیں ہے مومن مومن صاف نہ ہو پاک ضرور ہوتا ہے زبان کی تبدیلی سے بھی فرق پڑ جاتا ہے نا جی نہیں دیکھان کی پاکی طرف کیوں نہیں یہ ہمارے زبان میں استعمال ہوتا اب برتن پاپ کرو جی جی کاپڑوں کے برتن صاف ہو سکتے ہیں پاک نہیں ہو سکتے مسلمان کے برتن پاک ہوتا ہے دوستوں کو بڑے مزہ آ رہی ہے نہیں جی نہیں ایک اور سوال ہے یہ تو آپ میں مستقل ہوتی رہیں گے میری کوششیں تھوڑے سے وقت میں زیادہ زیادہ آپ سے استفادہ یہاں پر علم کے موضوع پر آپ کو ایک نئی تفریح میں سناتا ہوں جی آپ کو میں آپ کو سمجھتا ہوں جی بتائیے ڈاکٹر علم فرض کفایا فرض آئے ٹھیک ہے فرض آئن جی فرض آئن کی وضاحت کیا ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ جو ہر کسی کو کرنا پڑے ٹھیک ہوگئے فرض کفایا وہ ہے جو ایک کے کرنے سے کافی ہو جائے ٹھیک ہوگی جنازہ فرض کفایا پانچ وقت تین مار فرض آئن ہے اب جو فرض کفایہ ہوتا ہے نا اس کو فرض آئن بنانے والا کافر ہوتا ہے اور جو فرض آئن ہے اس کو فرض کفایہ بنانے والا بھی کاپر ہوتا ہے کیونکہ شہریت کو تبدیل کر رہا ہے تو علم دو قسم ہے فرض کفایا اور فرض ہے عالم بننا شریعت کا یہ فرض کفایا ہے ٹھیک ہوگی اور جو فرض کسی پر لاگو لازم ہوتا ہے وقت پر اس کا علم حاصل کرنا اس کو جاننا اس کے متعلق اسلام کی ہدایت کیا ہے حکم شریف کیا بنتا ہے اس کو جاننا یہ فرض ہے اچھا اب قرآن مجید میں پورا فرض کفایا ہے پورا قرآن کو پڑھنا فرض کفایا شعر میں سے ایک آپ الاقے اچھا اگر شہر میں سے جناب ایک آلم بن گیا قرآن دکھا دیے ٹھیک ہوگی چلیے تو پورا کو والا جان دوبارہ بنکر قرآن مجید پورے کو پڑھنا واجب فرض دکھایا ہے جہین نہیں ہے فرم کتنا ہے صرف ایک آئے ایک آیا جس سے فرض قرآدہ ہو جائے ہوں الحمد صحیح انداز سر کوئی آیت قرآن میں سے پڑھ لے سر قرآن پر عمل ہو جائے گا لیکن ایک آیت پڑھ لے گا سوری فاتحہ پوری سات آیتوں پر نہیں پڑھ ہیں میں نے تو نواز ہی نہیں ہوتی پڑھے کیسے بخاری شریف میں میں نے وہ تو کمال کی نفی ہے کیسے وہ کمال کی نفی ہے اصلیت کی نفی پڑھا کسی کی باتیں نہیں تو اس کی نواز ہی نہیں بھائی یہی تو بات ہے نا لا فرمایا اس بندے کی نماز نہیں ہے جو مسجد کا مسل میں پڑتا آپ بتا ہماری تو پہلی آپ جس طرح کی حدیث پیش کر رہے ہیں میں نے اسی طرح حدیث پیش کر رہے ہیں مجھے حدیثوں کا نہیں پتہ جی میں نے تو سنا آپ کی قدر میں آیا کے لیا غلط واجب ہے اچھا واجب ہے سورت پہ صاحب واجب کر کے واجب اگر کر کے واجب ہو تو سجدہ صاحب ہو جائے گا اسے پورا تو ہر بار کرتا رہے گا تو واجب صاحب چلتا رہے گا بات کو سمجھے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہماری شریعت اتارا میں ہمارے قائم کے مطابق وہ واجب ہے جی میں مانتا ہوں اس کو جی اس کا اگر برا جائے گا تو اس سے کیا ہو جائے گا لیکن واجب بھی بڑی اہمیت رکھتا ہے بات تو فرد کی ہو رہی ہے فرد کیا ہے اچھا جی ابھی آپ کو فرد میں کہہ رہا ہوں ایک قائد پڑھنا فرد ہے ٹھیک ہے بکرا سر میرا قرآن سے جو آسل ہو اس کو پڑھو جو مجسر ہو ٹھیک ہو ہوگی قرآن سے جو مجسر ہو اب پورا قرآن کا پڑھنا فرض اہم نہیں ہے چلو امام شافی سرکار کے نزدیک اگر سورت ہے تو مان لیں گے کہ وہ امام شافی لیکن غیر مقلف لانا غیر مقلف لانتی ہے کیونکہ اس کے ساتھ ہمارا جھگڑا جو ہے اس کو ٹچ بھی نہیں کرتے جناب لینا جی پورا قرآن سے چاند آیات چلو ہیں یہ ایک آیات ہمارے مذہب میں پر چھاپی سرکار کے مذہب میں چاند آیات پورا قرآن پڑھنا پہلے اتفاق فرد عہد نہیں ٹھیک بات ہے اس ویب سائٹ کا جمع ہے ٹھیک ہے اب وہ فرد کفایہ ہے اور جو فرد کفایا کو فرد عہد بنایا فرضحان کو فرد کفایہ وہ قادر ہو جاتا ہے ہم بتائیں اللہ کی کتاب بے شک وہ تو خاری فرض یعنی نہیں ہے اور علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے یہ حدیث تو فرض ذہن کا بتا رہی ہے پر جو فرض نہیں تو سوال یہ ہے کہ اس کو کی دیواروں پر لکھنے والا کافر نہیں ہوتا کہ قرآن خدا کا پورا فرض نہیں ہے انگلش پر لکھا ہوا جی جی انہوں نے انگلش یہ تو نہیں لکھا ہوا کہ علم حاصل کرنا فرض ہے حضرت تو ان سے جب پوچھ اچھا یہ بتائیں آپ یہ بتائیں کہ جب بورڈ باہر لگا ہوا ہو جی کرانہ سٹور کا تو وہاں آپ میڈیکل کی دوائی خریدنے جائیں گے ہو سکتا ہے چار پوائنٹ دوائیاں رکھی ہوتی ہیں لوگوں نے جی بھی رکھی ہوتی ہے پھر وہ ساتھ ہومیوپیتھک بھی وہ ساتھ یہ بھی اس میں لکھنا ہوگا کہ یہاں پر یہ چیزیں ملتی ہے چلو چھوڑیں جی جی آپ کیا جی یہ کریں گے کہ اس کو کہیں جنرل کریانہ سٹور والے کو یار بھینس کے گھا یہ گھاس دینا ملے گا दुकान का बता दीजिए ने दुकान का है जिसका <laughs> मतलब यह निकला कि बोर्ड जिसका होता है ना वो एक होता है वो बोर्ड उसी चीज के लिए होता है जो दुकान में पड़ी होती है ये कभी नहीं हुआ कि दांतों का डॉक्टर हो इंसानों के दांतों का और बाहर बोर्ड होकर लगा रखा हो डर डॉक्टर लेकिन बात एक और बात समझे ये क्या वजह है لانتی حدیث تو سکول پر لکھی ہوئی ہے پھر وہ کہیں ہمارا مطلب سکول نہیں ہے بات کیا وجہ ہے ہم ان سے جب بحث کرتے ہیں تو وہ کیوں کہتے ہیں کہ بادل کرنا مسلمان پر ہے تم کیوں ہو اچھا جی میں آنے تھے نا ہاں میری باری بھی آنے اچھا جی مسجد تو ساری الگ ہی ہے نا جی تو پھر عمر مسجد بھی لکھا ہوتا ہے عثمان مسجد بھی لکھا ہوتا ہے ابو بکر کدیم مسجد بھی لکھا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ابو ابو بکر کی مسجد تو نہیں ہوگی نا جی عمر کی مسجد تو نہیں ہوگی نا جی مسجد تو ساری الگ ہی ہے تو پھر کیسے کریں گے یہ جیسے نا جی کہ کے اوپر تو کچھ بھی لکھ علی مسجد لکھ دیا لیکن مسجد علی کی تو نہیں ہوگی سننا وہ مسجد کی بات ہے یہ نام لکھ دینا خدا کا گھر ہر بندہ سمجھتا ہے جی اللہ کا بالکل ایسی نہیں ہوتی ہے نا بات سننا جی وہ خدا کا گھر ہر بندہ بالکل یہ بتائیں یہ عوام جو ہے یہ خدا کا علم سمجھتی ہے یا سکول کا بتانا جھوٹ اب میں ایسی تھوڑی سی اگر اجازت ہے تو تھوڑی سی بات کروں خدا کے علم کو سمجھتے ہیں نظریہ ہے تم ایسا کرو سکول والوں کا کہو یار سا ہے اب وہ دیکھ بھوکا کہتے ہیں اگر فرنا تو یہ لامتی کہ بچے اور جائز جو کہتے ہیں جو کہتے ہیں وہ جائز ہوگی نہیں ہمیں کہتے ہیں انگریز خود کہتا ہے بھائی انگریز خود کہتا ہے شار خود کہتا ہے سر صحیح سے ہمارا کوئی تلب نہیں کرتا ہے یعنی تمہارے وہ کامتے ہوں گے ان کی بات ہوگی میرا تو نظر آپ ایسا ہے میرا ان سے جب تعلق نہیں تو پھر نظام سے تعلق نہیں ہے جب آپ سے تعلق مقصد کے لیے آپ کے ہندو میں حاضر ہوا ہوں ایک اور آپ آسانی پیدا کر دیں دو چیزوں میں مجھے فرق واضح نہیں ہو رہا اور الحام میں کیا فرق ہے کہ دونوں ایک ہی چیز باتوں میں مات متفر جی پہلی چیز جو ہے وہ شریعت کے جو اعتقاد اور عمل ہے آپ اس کو پورا کریں جو ہے اچھا ٹھیک ہوگی کوئی نصیحت نصیحت یہی ہے میرے تمام گفتگو جو آپ کے ذہن میں میرے لیے کوئی وظیفہ دینا پسند کرتا ہوں سکول جی نہیں سکول یہ تعلیم نظام ساتھ جی جی یہ جی اور جمہوریت جی جی جی ان تینوں کا وہ حالت بنتا ہے جمہوریت اگر آپ عمر مرنا چاہتے ہیں جمہوریت کی میں حق میں نہیں ہو جی ٹی وی میرے پاس موجود ہے پر میں دیکھتا نہیں ہوں میرے پاس وقتی نہیں ہے وہ دیکھتے نہیں دیکھتے ہی جو آپ نے بات کی ہے جی تعلیم وہ میں حاصل کر چکا وہ اپنا ذہن صاف ہو نہیں سکتا نہیں ہوا یہ اتنا سوچیں گے یہ اتنا کہیں گے کہ میں نے وقت برباد کیا ہے میں نے میں تو اپنا زندگی برباد کر لی تو آپ کر اللہ علامہ اقبال کی طرح اللہ علامہ اقبال ساری زندگی اپنا دنیا کی کتابیں اس نے پڑھ لی لیکن اس نے یہ کیا سب زندگی کے لحاظ ہے میں نے صرف حاصل کی ہے اچھا ایک لفظ ہے کت دن ناس تم نکالے گئے ہو لوگوں کے لیے تو یہ جنرل موقع ملتا ہے کہ پھر دنیا میں پھیلو صحافائی حکم کے تحت پہلے دس بارہ ہزار کی قبریں منگوا تو وہاں رہی باقی دنیا میں پہلے کہاں آئے پوکھرا کا مطلب یہ نہیں ہے پوکھرا کا مطلب یہ آیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہلے اپنے گھر اپنا علاقہ ہاں جی رسول اکرم کی سنت ادا کرو نا مکہ شریف پہلے تین چیز ہوتی ہیں ایک ہوتی ہے تبلیغ ہوتی ہے دعوت ایک ہوتا ہے نکھاس پہلے تبلیغ ہے تبلیغ تبلیغ گیا ہے پہنچانا ٹھیک ہو گیا تمام آپ کام پہنچا دو لوگوں کو ٹھیک ہے جی بلحر شباؤ جی بالکل صحیح یہ ہوتا ہے آج کی ملاؤں کہ جی جی جو عوام سنے وہ سنا جو نہ سن سنا سمجھ آ رہی نا بڑی آج کے قنزیر ملاؤں پروفیسر یہ جی دساج ہے یہ فلان ہے یہ فلان ہے ان کنزیروں پر یہ کام اچھا کہ جو عوام سنے گی جس کو پسند کرتے ہیں سنا ہوئی جو دین کی بات وہ نہیں سننا چاہتے ہوگی صحیح تو نہیں آ رہی عوام کی کی؟ کیا سننا چاہتی ہے وہ کہتی ہے وہ الن مولا مولنا تمہیں دال شال خوب کھلائے گئے ہر چیز کھلائیں گے پلائیں گے لیکن تمہارا کام یہ آ گیا اور ختم یہ لکھا ہے ختم ادھر لکھا ہے یا ادھر لکھا ہے وہ حضر نہ رہے ہیں کہ نہیں ہے اور شریعت کی بات سیت کی بات کرو گے تو پھر ہم پیسے نہیں دیں وہ تو ہمارے نفس کے خلاف جائے گی ہم تو بہارت دئیمان بن چکے ہیں ہم انگریز کے پجاری لانتی بن چکے ہیں کے خلاف ہے چریہ تو ٹکرائے گی اور جس طرح میں نے کہا ہے کہ پاکستان اور اسلام جتنے ہیں جی جمانی نہیں سکتے اسلام آئے گا تو پاکستان نہیں رہے گا پاکستان میں گا تو اسلام نہیں آ سکتا کیونکہ اسلام جب آئے گا تو آتے ہوئے اسلام میں تو یہ کہنا ہے کہ تھانہ ختم کچہری ختم اسم لے ختم سب کچھ دکھا جب یہ ختم کے پیچھے کھول لایا جائے گا پاکستان کیا کرایا جائے گا جی اسلامی کازی راہ جب لگے گی تو پھر معاملہ سارا بلٹ ہو جائے گا ٹھیک تھا تصور اسلام میں نہیں کچہری کا تصور نہیں ہے اسمبلی کا تصور ہی نہیں ہے یہ سب لانتی اسلام میں عدالتیں ہوتی ہیں اور عدالت اور کچہری کا سبین آسمان کا فرق ہے بات سمجھ آئی کہ میں کیا وہ تو حضرت جی یہ جو ہے نا وہ بات کر رہا تھا آپ کو نکل گئی تبلیغ پہنچانا ٹھیک ہے تبلیغ کے بعد دعوت دعوت کیا ہو بھائی سنایا ہو اس کی طرف تبلیغ کے اندر کیا چاہیے سبر ٹھیکے تمہارے دن کے پہنچانے کے اندر تمہیں جتنی تکالیف آئے آدمی اٹھانا ٹھیک ہوگی خراب ہے پھر تبلیغ کرنا جو جس کو اپنے بے صبر ہونے کا شک بہ ہونا وہ دیکھ سب ٹھیک ہوگی دوسرا ہے دعوت دعوت, دعوت میں استحکام چاہیے آپ خود مضبوط ہوں گے تو اب انہوں کو ساتھ لگائیں گے کسی وجہ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ نظام اسلام نے دہن کیا اور لوگ ہو گئی ہوں جو ساتھ ملتے تھے وہ امداد دیتے تھے تقویت تیسرا ہے نفاذ نفاذ میں استقامت دین کی اقامت ہوتی ہے قامت اقامت قائم اگام ہوتا ہے دن کائم ہمیشہ نپاس میں جا کر ہوتا ہے اب سمجھ لگیے گا جی میں تو حضرت یہ تین چیزیں ہیں تبلیغ میں صبر ہاں تبلیغ میں صبر چاہیے دوسرا ہم نے اس کے بعد جو پہلو دعوت میں تھا ہمارے دعوت میں استحکام آیا اور تیسرا ہمارا جو تھا ڈائی کو ڈائی کو مضبوط ہونا چاہیے ڈائی کو کے بعد آیا دن ہوتا ہے اس کے لیے جہاد چاہیے تبلیغ ٹھیک ہوگی تبلیغ ایک بندہ بھی کرے گا دھامت کے اندر جب لوگ آئیں تو جمع ہوں گے جتھابندی ہوگی جیسے اور نفاذ میں پھر جہاد ہوگی نفاذ کے بغیر جہاد کے ہو نہیں سکتا بالکل ایسی کوئی دنیا نہیں ہے بھلا کے نیچے بیمار کا ہاتھ آئے جہاں تخت جمند ہے پیسے نہیں لگ جاتے اس کے لیے ہون کے نظر آنے دینا پڑتے ہیں یہ سب لوگ جو ہزار ہیں جتنے علماء لماب مفتی فارغ ظاہر ہیں ان کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے دین کیا نہیں کچھ نہیں جانتے ہیں بس یہ دو چار طلاق کے مسئلے جانتے ہیں اور نماز کے مسئلہ جانتے ہیں نماز ایسے کر لو طلاق کر لو بس دین کی دین بھائی دیم بہو یہ بہت بڑی بات ہے جی آپ کو پہچانتی ہے آپ صرف یہ کریں اللہ سے مجھے سچا سفید ہوگا جو خبردار جو تیری خبر رکھنے والا ہے یا اللہ وہ مجھے ملا رسول اللہ سکرین گن تمہوں اس لیے تو ہم تو ہمارے ہیں آپ کے پاس اسی لیے تو ہے نا جانتے میرے پاس الحمد علم کی سمجھ بوجھ بھی ہے دین کی سمجھ بوجھ بھی ہے اور بڑی بات یہ ہے کہ میرے پاس رابر کامل ہے السلام علیکم جس نے یہ مجھے دیا ہے نا mm -hmm. یہ اس کے سینا مبارک کا تھوڑا سا فائدہ ہے جو میں آپ کے سامنے لگتا ہوں Achse, جی. تو کے سمندر اچھا آپ اپنے مرشد کا تذکرہ ہیں میں اپنے مرشد کا بہت بہت شمار اس میں گرامی بتائیں گے خارجہ محمد شفیع چشتی گولروی آپ پی سید شاہ گولوی رضی اللہ تعالیٰ کے خلیفہ کے خلیفہ ہیں اچھا جی ان سے یہ سلسلہ منیر جنہوں نے سلسلہ لکھا انہیں والا تھا وہ وہ تو منافقہ شروع داخل ہو گیا ہے پتا نہیں چلا چلا ہے آپ چلا ہے تو وہ کہتے ہیں تو پھر بات ہوتی ہے شاید میں بڑا فرق ہوتا ہے جی تو چیز نہیں ہے نا وراثت میں تو نہیں مل جائے ضروری ٹھیک ہے میاں صاحب احمد اللہ صاحب زیادہ بڑھانے بندہ بڑھاوے صاحب زیادہ نہ بڑھاؤ میاں شخصان اچھا یہ ساری گفتگو جگہ بھی تھی اگر کوئی خاص میرے ایسے اس ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ آف اسلام کے بخشے آپ ماشاء اللہ بہت سمجھدار ہیں یعنی سمجھداری آپ کی یہ ہے کہ آپ دین حق سے وہ تلاشی ہے اور ادب کے ساتھ تلاش کرتے ہیں بےآدگی کے ساتھ جی آپ کو یہی چیز کامیاب کر دے اور آپ کہہ رہے تھے مجھے نصیحت کریں میں آپسی نصیحت یہ کرتا ہوں کہ آپ جب چلتے پھرتے ہیں تو راستے میں قرآن پاک نیچے کر رہا ہے اللہ رسول کے نام اشتہارات یہ نیچے کر رہے ہیں ان کا اخبارات کر رہے ہیں جب پر اللہ رسول ان انہیں اٹھا لیا ساتھ کو صحیح ترجیات پھر دیکھنا کہ آپ پر کیا اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات آپ اٹھانا میں تو اس میں یہ سمجھا ہوں آپ کی بات میں سے کہ اٹھانے کے لیے جھکنا پڑتا ہے تو میں صرف جو میں سمجھوں ہوں تو مجھے جھکنا چاہیے اللہ کے لیے جس نے ایک مرتبہ اللہ کا نام اٹھایا اس کو وہ دولت ہو جائے گی جو ساری زندگی کی بات تو میں نکلے گی بڑی اچھی سے تھی میں اس لیے کو ہمیشہ مشہور ہوں گا میرا جی پہلے تو میں میاں محمد شیز اسلیم کہلاتا تھا اب میاں میں نے کاٹ لکھا جی محمد شیز اسلم رہ گیا جی ہاں پھر اتنا ہی تھی بس جی میں فیصلہ بازی رہنے والا ہوں پہلے صبح تو جماعت سے ہی ذرافتی طور پر پیدا ہو گئے ہیں لیکن ہمیں میں خود بھی دیکھنا این القین حقل یقین پہلے بھی تھا اللہ ہے لیکن ہمیں میں این القین کی تلاش پر تھا تو اسی لیے بس پھر آپ تک بھی اسی جمن میں جی جی یہاں رہیں گے نا جی یہی بھی رہ جائیں گے ہماری مندر کچھ اور ہمیں یہ نہیں چاہیے ہم دین کے دین کے ہمیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ختم بروز کے جھگڑوں میں لا کر میں ہم جی جی کہتے ہیں ہم ادھر ہی لگے ہوئے ہیں سارے اقبال کہتے ہیں بحث میں قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متا کردار جی ہے جی قوم کے ہاتھ سے جاتا ہے متاح کردار بحث میں جب آتا ہے فلسفہ ذات و شفات پیچھے بالکل وجہ سے ہمارے شیخ جائے وہ ذات و شفات کو جگڑے میں نہیں پڑتے ٹھیک میں ہاں اس کا بیان کرتے ہوئے عقیدہ بیان کرتے ہوئے صاف کہہ دیں گے کہ یہ کپرا یہ گمرائی ہے یہ دلالت ہے یہ فلان ہے فلان فلان فلان مذہب ایک ایسے سنت و جماعت باقی سب کتنے ہیں یہ بتانا پڑے گا تاکہ اب کی بنیاد ات ہے اگر غلط ہو جائے گا اس قدر کمی آئے گی تو کوئی چیز بھی تمہاری قبول یہ کام کرنے کو لے آگے اس سے آگے جو ہے وہ آپ باہر سے بات کیجیے چیڑ سے پھر آپ شریعت کی امید بتانا چاہیں کہ اصل شریعت پر آؤ یہ سب راز کھل جائیں گے بالکل بالکل ٹھیک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں نہیں ہیں کیا ہیں کیا نہیں یہ تم شریعت پر ایک وقت چل پڑو گا پھر یہ سب دولت وہ ہیں وہ حاضر ناظر بالکل صحیح ہے یہ کاب صرف نہیں کچھ یہی ہمارا گیڈے میں تو اپنے گیڈے کے اظہار اس طرح کرتا ہوں کہ لفظ لے گئے بس ایک الکجا کے بعد میں چاہتا بھی کس کو شہید دنیا میں احترام کے قابل ہیں بہت لوگ میں سب کو مانتا ہوں مغر مصطفیٰ بس یہ میرا گیتا جی اسی لیے آپ دعا فروا دیجیے گا جی اللہ تعالیٰ سب کچھ آردی کا ان کے لیے تراجم تو بہت سارے کوئی ایسا بھی بہتر کرنا پڑیں گے جس کو میں اپنی سمجھنے میں بھی ہے بات تو نہیں ہے ترجمانی کتابوں لکھ کے باقیوں سے بہتر رہیے بس کوئی باقی ہے نہیں میں ایسا نہیں دوسرا محنت تو نہیں جیسا کوئی میرے نظر سے گزرا تھا میرے میں نہیں آ رہا تھا ہاں اللہ تعالیٰ ان کا بھی ترجمہ آ گیا حکومت لکھا ہے پھر وہ لوگ اڑا دیں گے وہ حال ہے سکتا ہے hmm. کیونکہ وہ خود اس وقت اپنے آپ میں hmm. جیسے وہ مولا روم میں لکھتا ہے نا hmm. بھائی گسان رامد اللہ کسی نے, نے اس وقت آپ نے یہ کلمہ کہہ دیا تھا کہ بانشان hmm. کے ماں باپ ہم نے فرمایا اللہ کے بندو جب یہ کلمہ میرے منہ سے نکلا تو آپ تلوار مار کر میرے ساتھ hmm. Mm -hmm. جب وقت آیا پر وہ الفاظ میں تلوار ماری تلوار جناب آ جا رہی تھی بعد میں جب وہ تھا شکر جب صاحب میں آئے وہ توحید کا غلبہ تھا جیسا کہ توحید دیکھے نا لوہید کی تجلی نوہید کی تجلی پڑی درخت شجر موسا تھا تو حضرت موسا علیہ السلام یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہ ندا اللہ تعالی الگ کیا لیکن درخت سے آ رہی ہے اور پھر درخت کو خدا نے سمجھتے کہ کیونکہ میرے کلام ہو چکا ہے ہاں وہ تو ندا وہ تو تو نبی کو یقین ہو جاتا ہے کلام الہی تو وہ تو خود سمت کا سارجن کیا نا کہ ادھر دیکھو اور اگر ایسا معاملہ تو تو حضرت دراست کو خدا نہیں مانا ہوگا لیکن دراست پر تجلی تو مان رہا ہے تو اسی پر آپ اگر اوپر مارتے ہیں ارے بے وقوف اگر وہ تجلی درخت پر ڈال سکتا ہے نا नहीं। नहीं। تو کیا خلیفہ انسان ہے کہ درخت ہے خلیفہ پر تجلی نہیں کر سکتا لیکن اتنا بات یہ ہے کہ پھر شریعت آ جائے گی اگر کوئی بات اس طرح کی کرے گا تو پھر شریعت آ جائے, جائے گی وہ کہے بھی ہاں بھائی سیدھے ہو جاؤ اگر اگر فکیر ہے اگر وہ مطلب معذور ہے شراب تو پھر سر قلم نہیں ہوگا ورنہ ہو جائے گی ٹھیک ہے باریکسان کا وہ پتاوا اپنے ملک چکا ہے وہ کہتا ہے یہ باتیں کراس جو ہوتی ہیں تو اس کا وہ حال ہوتا ہے شکر ہوتا ہے کے طے کیا لیکن یہ اسلام کے اندر سب سے پہلے رکھنا ڈالنے والا یہی بغیر بغیرتی اس نے وہ بغیر تھی اس نے پھیلایا ہے کہ جس کا کمزاد احمد بہت یہ کہتا تھا اللہ تعالش پر بیا ہے ایک چپہ ارش بڑا نہیں ہے اللہ سے اور اللہ ایک چپہ ارش سے بڑا نہیں ہے دونوں برابر جمے ہوئے ہیں وہاں ہو گیا ہے اللہ ایسا کیا ہے ہو مجھے تو وہاں ہو گیا ہے اللہ جملہ خیر الحمد للہ بات آئے پہلے حضور سرال ایک بات دل مصروف رہے اور ساری تقریب بھی گئی نکل ایسے حضور کے میلے میں نکلے خالی دو ساتھی وہاں کے آج کل ایک اور بڑا سلسلہ چلا ہوا ہے اللہ اللہ اللہ کا وہ وہ وہ اس طرح کے سب دجال نہیں یہ سب دجال ہیں اور شریعات مطالعہ سے حاصل کرنے والے ہیں بھرن کا مقصود ہے کہ انگریزی نظام کے ساتھ متفق رہے کربلا اللہ اور جو بھی یہی چاہتا ہے وہ کہتا ہے میرے نظام کے ساتھ متفق رہو صوفی بنو اور دلے صوفی بنو بے خیرہ صوفی بنو تھا لیکن کوئی تصور مل تصور کیا ہے تصور مل مل مل دو چیزیں اخلاص اور اخلاق بس. اللہ تعالی کے ساتھ اخلاص اور اس کی مخلوق کے ساتھ اخلاق شریعت کے خلاف دوسرے لفظوں میں اگر یوں آئے لوگ تصوف اور فقر کی حقیقت کیا ہے شاید شادی کی زبان میں کہہ دیجیے کہ نفس مردہ اور دل زندہ نفس مردہ اور دل زندہ یہ فخر یہ سوٹیا نفس مردہ ये... یہ فقر یہ پکن. حقیقت فقری چیز کر نقش مردہ کیا مطلب نقصانی خاصات ختم تھی جو کر رب کے لیے کر جب آپ کی حضرت فاروق اعظم فرماتے ہیں جب میں نے رسول اکم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی ہے اور میں قسم اٹھا کر میں اپنی بیوی کے پاس بھی اپنی ذخائش کے لیے نہیں گیا یہاں تک ختم ہو جاتا ہے یہ تصویر یہ ہے نفس الگ دل زندہ کیا ہے کہ ہما وقت توجہ دل کی اللہ کی طرف ہے یعنی ہر کام کے اندر یاد اس کی رہو غم خوشی کوئی حال بھی ہو تیرا دل اس سے غافل نہ ہو یہ ہے دل زندہ پھر اس کی علامات ہوتی ہیں کہ خوف نہیں ہوتا بچوں کو کسی کا ہر اللہ کو کسی بادشاہ کو تو ڈر نہیں ہوتا دنیا ہو رہے یا نہ رہے اس کو غم نہیں آتا ہے یہ علامات ہیں آسار ہے یہ کے آسار ہیں دل زندہ کے آسار ہیں یہ نہیں ہے وہ یہ دل زندہ ہو رہا ہے وہ پہلے بچہ یہ بوگ یہ دل نہیں زندہ ہو رہا ہے یہ تو بک کی ہل رہی ہے دل زندہ اس کو نہیں کر دل زندہ پھر ہوگا تو نیکی بتی ہر چیز کی پہچان دل کر لے گا یہ دل زندہ کی نشانی ہے یہ نور وہ شور کیا ہے وہی ہے کہ دل اصل بات پتہ کیا اصل بات یہ ہے کہ یہ جس طرح سورج کے سامنے بادل آ جاتے ہیں خواہشات جو ہے نا خواہشات اور خیالات خیالات, خیالات مباو مباو مباو خیال کیا ہے محسوسات کے تصورات محسوسات کے تصورات جتنے آپ کے دل پر غالب رہیں گے اتنا دل غافل رہیں جب یہ خیالات آپ ختم کر دیں گے تو اس وقت آپ آ خیالات تو محسوسات کی وجہ سے تو پیدا ہوتا ہے تو اسی وجہ سے فقیر لوگ چلے کیوں کرتے ہیں وہ محسوسات سے کٹتے ہیں لیکن وہ سانس لینا تو نہیں چھوڑتے کیونکہ ہوا سے خمسائی ہو تو خیال پیدا اصل نا ہوا سے لیکن وہ وہ وہ کرتے کرتے ہوا سے کو قبضے میں کر لیتے ہیں بالکل ٹھیک ہے کسی کو بھی شریعت کے خلاف چلنے نہیں دیتے سانس ہے تو جی ٹھیک ہے یہ تو ٹھیک بالکل آپ کی درست دیکھا تو خدا یہی محسوسات کی ٹریف بھی تبیل کر دیتے ہیں تو وہ پھر وہ خیال تو پیدا ہوگا لیکن وہ خیال جو یہ بات آگے صحیح ہے یہ بات صحیح ٹھیک ہے پہنچ گئی جہاں تک دیگر کم مل لیسانی صحیح ہو گیا ٹھیک ہوگا دراصل میں ہے اور آج کل فخر کیا ہے پیر کا دبش زدہ اور دل مردہ بالکل صحیح یہ فخر ہے لیکن جس طرح نقصان کی خواہشات اتنے ہیں کہ حضرت انٹری ہے من آپ بھی بننا چاہتے ہیں اپنے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں لندر میں بچے حاصل کر رہے ہیں جی کیا ہے وہ باقی یہ ہو جائے وہ ہو جائے گھر میں سارا سامان ہونا چاہیے حضرت آپ دیکھتے ہیں کوٹلی چاہیے بغل لان تھی تو تو نفس کا نفس طرح کدتا ہے اتنا پاگل کی طرح تو دنیا کا طالب ہے اور پھر کہتا ہے کہ ابھی پی رو میں فکی رو پکیل نہیں ہے تیرا نفس جاتا ہے اور دل برتا ہے دل مردہ اتنا ہے کہ اس کو حق باطل کی پہچان بھی نہیں ہو رہی اس کو یہ نہیں پتا چل رہا یہ غیرت ابھی وقت ہی ہے اپنی عورتوں کو بے بےغیرت کے بچے کو وہ الیکشن لڑا رہا ہے وہ باہر ٹوپی والا برخہ ہے نہیں عزت اپنی کو لوگوں کو دکھا رہا ہے وہ بے غیرت تمہیں اتنا پتا نہیں ہے کہ یہ تو چیز ایسی ہے کہ اس کو چھپاؤ تمہاری ضرورت ہے اور اس کی حفاظت ہے اگر نہیں چھپاؤ گے تو بیرا درک ہو جائے گا نہ کم رہوگے نہیں رہے گی بزرگ لوگ فرماتے ہیں کھانا چھپانا چاہیے کھانا ورنہ نگر لگ نگر پت لگ جاتی ہے میری امت کے زیادہ لوگ نظر پت سے مرتے ہیں اتنا ظالم چیز ہے آپ کیا سمجھتے پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نظر ہاں اونٹ کو ہنڈیا میں ڈال دیتی ہے اور بندے کو قبر میں ڈال دیتی اتنا ظالم چیز ہے یہ اس لیے کہ بزرگ لوگ فرماتے ہیں نا ہق کا ہے یعنی نظریں بند ہو تب بھی بارہ حق کا ہے اور نظر خیر ہو نیک ہو نظر ولی کی وہ بھی بارہ حق کا زندگی تبدیل کر دیتی یہ بھی بھروا دیجیے اس وقت جادوگر اور چیز ہے نظر اور چیز ہے تو ان کی پہچان جو تشخیص کا حق ہی نہیں رکھتا تھا وہ کیسے کا علاج کرے گا جادو کو پہچان بس اب تو جادو نہیں ہے اچھا نہیں یہ کتابوں میں ہمارے لکھا ہے جادو ارسد راج دنیا سے آپ کی بات وجہ ہے میری آدھی دنیا گھومنی میں جادو سیکھنے گھر سے نکلا تھا اچھا میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں ہاں جادو سیکھنے گھر سے نکلا تھا کالے پیلے نیلے میرے پاسپورٹ بھر گئے میں سیکھتا رہا اُلٹا بھی لٹتا رہا چلے بھی کرتا رہا مزید بھی کرتا رہا علم الرگول مجفر بھی دیکھتا بھی بس بڑے مخصوص انداز سے توراک پڑھا کرتا تھا میں نے تورات کا انداز سیکھا وہ میں نے قرآن پہ لاگو کیا تو قرآن کی معنی بدلے مجھے سمجھ میں آنے لگ کہ قرآن جو ہے انسان سے کیسے باتیں کسی مدرسے میں نہ پڑھ سکا لیکن الحمدللہ رب العالمین یہ پتا تھا یہ تمام آماد ایمان کی بنیاد پہ قابل کو بھی تو ایمان اصل میں جو ہے نا میں اس کی تلاش میں رہا اسی کو میں بختہ کرتا رہا کہ ایمان ہوگا تو معاملہ جمے گا تو اتنے جوتے کھا کے بھی جنت میں آ جاؤں گا اگر ایمان ہوگا میرے اندر اگر ایمان ہی نہ رہا تو پھر تو شیتان اسی ہزار لے کے بھی میں رہا تو مجھے تو وقت ہی نہ دیا وقت ہی نہ دیا تو بس قرآن کے اوپر غور و فکر کرنا میں نے اسی حدے سے سیکھا وہ تو پر غور و فکر کیا کرتا ہے اس غور و فکر نے پھر میرے اندر نا ایک عجیب تبدیلی پیدا کری تبدیلی یہ پیدا کرتی ہے کہ میں راہ حد کی تلاش میں نکلا پھر جہاں جہاں سے جواب جیسے بزرگوں سے مورتی ملتے گئے چنتا رہا چنتا رہا پھر میں نے اس کو صرف لکھنے کی حد تک نہ رہا اب آپ سے میں نے ایک بات آج بہت اچھی مجھے ملی جو سب سے زیادہ میرے دل میں اپیل تھی کہ پاتی اور صفائی میں فرق Pick One. اب پتا چلا کہ قرآن تو کب کے گھروں میں پڑے ہیں جب نے جی متافارون کہا تو پتا چلا کہ جس نے قرآن کو چھونے کی بات آ رہی ہے مسا یسو تو چھونے سے آئے گا ابھی تو پڑھنے کی بات ہی نہیں آ رہی تو جو مطلب قرآن کو چھوتا ہی نہیں ہے تو وہ تو ویسے ناپاک کر رہا ہے تو ویسے نا ہمارے سلطل سے ہارو یہ اگر دیکھا جائے مارو جیسا یہ اس میں مکرو کا سیلا ہے جس کا مانو پاک کیے ہوئے یعنی اس کو چھو بھی نہیں سکتے مگر وہی لوگ جو پاک کیے گئے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ جن کو پاک کر دیتا ہے قرآن کو وہی مس کر سکتا ہے اور وہی فیصد لے سکتا ہے نکلتا ہوں کہ پڑھنے کی توفیق نہ پانی ہوگی اس آئے کی وجہ سے اگر بادامالی ہوگی تو انسان اس کے چھو بھی نہیں رہا اگر ہاتھ بھی لگ رہا سینے کے نے لگا لگایا گا پھر بھی نہیں چھو رہا جیسے ہم کہتے ہیں نا ہم یار وہ پڑھنا تو کی تو نماز بھی نہیں کیتا کی مطلب یہ ہوئی ہے کہ تعداد لگائے یعنی تیرو کے آ نہیں اللہ تعالیٰ اپنے عمل کر پھر قرآن دیکھو نا قرآن رسول اکرم صلی اللہ وسلم کیا کہا جا رہا ہے تعلیم میں کھڑے پانی میں نہیں مل سکتا ہے تو پھر اللہ پاک ہے تو پھر پاک جگہوں پر آئے گا ہاں اپنی رحمتہ بیٹھے بل پاک ہوں گے یا وجود پاک ہوں گے تو پھر ہماری بڑی سوچنے کی بات ہے پرانا سال ہے سب کی ہمارے کہاں ہے جہل تقوال بتاؤ کتنا مشکل ہے بہت میں نے کہا ادل المطف بیٹھا اس نے شخص لگا دی وہ تقی کے کی لیے ہاتھ ہی آئیے اور وہ تفی بننا کتنا آسان ہے بتایا مشکل کا قرآن تک پہنچنا بھی آلہ درجہ یہ ہے جی تکوا اصل پرہیز بچنا کیسے بچے باصل سے بچنا یہ چھوٹا درج ہے تیس جلد بتاور رکھ دیا تیر جلد سفر چھ سو پندرہ پر آپ نے فرمایا پہلی نشانی یہ ہے کہ سر سید احمد خان علی گڑی اور اس کے مطلب سب کفار ہیں جو یہ مانے تو سمجھنا سننے کی پہلی نشانی ہے یہ بننا ہے کافر ہونا یقینی ہے اے اے دوسرا اس کے بعد تقوی کا پہلا درجہ یہ احتقاظ فاسد سے لے کر ہر گمراہی تک مچ جائے یہ ہر سنی صحیح اور عقیدہ سنی جو ہوتا ہے صحیح سنی جو ہوتا ہے اس کو یاد ہو ٹھیک ہے دوسرا تقویٰ ہے گناوں سے بہر قبیلہ سبھی گناہوں سے بہر جی یہ درمیانے طبقے کے لوگوں کو حاصل ہوتا ہے ایسے لوگ جو کہ عام ممین سے اوپر کے ہیں اور یہ آج کل بلال بہت مشکل ہے تیسرا ہوتا ہے غیر اللہ سے پرہیز یہ دل اللہ کے سوا کسی کا طلبگار ہی نہ ہوگی یہ اعلیٰ درجہ ہے تقوی کا آخری یاسلام اور انبیاء السلام اور اولیا کا ملین کو یہ حاصل ہوتا ہے اور درجے کے مطابق ہوتا ہے اس کے اندر مراتب ہیں ہو تو مراتب ہی اس میں آه آه جو مقام جا سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وہ پھر کسی کو حاصل چاہنا چاہیے رب میں زدنی علم کے اندر جس علم کے اضافے کی دعا کا حکم آیا ہے وہ یہی علم ہے علم ذات و صفات علم ذات کسی گزرے نہیں آپ کی تو خیر بات ہی اور ہے نا آپ تو ایک ایکسپشنل کیس ہے آپ کا تو عام بندے کو تو وہی ہو سکتا ہے مارفت تو ہے نا ذات مارفت تو مارفت ذات کا مطلب یہ ہے کہ یہ کائنات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفات اللہ تعالیٰ کے جو فعل مبارک ہے اللہ کا جو فعل مبارک ہے وہ سفل کے یاثرات ہیں آثار ہیں اور فیل جو ہے وہ شفات کے آثار اور شفات جو ہے وہ ذات الہی کے ساتھ قائم ہے تو لازمن بات ہے کہ ایک تصور پھر حاصل ہو جاتا ہے کہ ذات ہے بس یہ اسی کے اندر پھر معرفت جو ہے نا وہ اسی کے اندر ترقی ہوتی جاتی ہے لیکن ہوتا وہ علم ہی ہے یہ نہیں کہہ سکتے کسی نے ذات کو دیکھ لیا کہ وہ رسول اکرم دیکھا ہے روز مومنین اللہ تعالیٰ کو دیکھ وہ دیکھتے جا بغیر صحت کے بغیر کیفیت کے رچا کر اپنے ہنگاموں کی محفل چھپ گیا کوئی رچا کر اپنے ہنگاموں کی محفل چھپ گیا تو سجی محفل ہے اور وہ رونق محفل نہیں ملتا کیا مدد رکھیں گے سونا مشکل جانے کے باہر پر توابل ہوئی ایسا تبدیل کر دے نہ سکولی تبدیلی کافرا نہیں کہ ایک ہوتا ہے ایک ہے ایک ہے آدمے پسند ایک ہے نہ جاننا جی ایک ہے نہ ماننا کفر نہ ماننا ہے جی نہ جاننا کفر نہیں اس کو جالت کرتی ہے بہت اچھی بات ہے جب جب سکول کے سکول کے نظام کے حکومتوں کے یہ جمہوریت کے تمام کو فر سامنے رکھ دیتے ہیں پھر جاننے کے بعد جو نہ مانے وہ کاپر ہیں اب کسی کو بتا دیتے ہیں کہ یاد خال سید نبی پاک کو واشی کہتا ہے نو زب اللہ اب السلام کی تو پاگل پان کہتا ہے فلام فلام جی پھر افراد اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں اگر وہ کہتا ہے مسلمان کاپر ہیں بالکل بالکل لیکن اگر اس کو پتا نہیں ہے تو ہم کہیں گے جہالت کا شکشہ ہے آدم مار فت ہے لیکن مار فتح آدم نہیں جی جی جی خوش رہے مار فت آدم یعنی دین کرنا ہونے کی مارفت ہے لیکن یہ بھی अगर جرم ہے بہت بڑا اگر میں کسی کو قدر کر دوں اور جج کو کہوں جی مجھے پتا نہیں جلدی سکھائے موت ہے تو میری معافی تو نہیں ہو جائے گی وہ تو کہتے ہیں قانون کا نام بالکل بہت اچھی میری معافی تو نہیں بالکل شریعت متحرک کو نہ جاننا یاد خود جرم جرم گزار خود ایک جرم اگر کوئی آدمی کہ میں اللہ سے اگر اس کا چھٹکارا ہوتا نا تو اللہ تعالیٰ نبیوں کو پہچان کہ جا کر ان کو کہو جاہل رہوٹنے کا یہی اس نے نبیوں کو بھیجا بتاؤ ان کو اگر جو تو چھوٹ ہو گئے نہیں قانون کا نہ سے بڑا کو جرم ہے ابو جہد اس کو ایسے تو نہیں کہا تیار نہیں خلاف <تصفح> <تصفح> جو ہندو کی بات کرتے رہے موٹا سا یہ ہے کہ اپنے جو ان کے دیو بندیوں کا قابل ہے جنہوں نے تو انہیں رسالت کی ہے یہ ان کو اپنا پیش واپس مراسی کتابیں وہاں جو ہیں لگتا ہے سرکار کی حالانکہ سنیے یہ موسا بازی ان کا گزرا ہے جامع اشرفی مدد تھا جو بندیوں کا بہت پڑھا وہ عربی میں کتاب ہے بہت بڑا ان کا شاپ الفظ تھا وہ اشرف خان بھی اپنے سبجیکٹ لیکن اس نے صاف لفظوں میں کہا میرے پاس کیسے بڑی بڑی ہے اس کا شاگرد ہے بلال اشرف میرے ساتھ میرے گھر کے ساتھ مدرسہ ان کا جو لدیم تھا اور جامعہ اشرفیہ کی شاخ ہے اس کا نام ہے سیانت المسلمین جامعہ سیانت المسلمین مسلمین اس کا وہ صدر مدرس ہے اور وہ بہت فتح ہے وہ میرے پاس آیا میں نے جب باتیں چھیڑ دیں تو میں ادھر موبائل رکھ لیا جناب اور اس نے کہا جی ہم نے اپنے شیخ موسا بازی روحانی سے تو بارہ سنا آپ فرمایا کرتے تھے ہمارے قابل سے غلطیاں تو ہوئی ہیں پھر ہم کیوں کابیریں کرتے ہیں دادی بات ہے حضرت کون سے غلطیاں کو شراب کی چوری کی چھوڑی نہیں تھی وہ کوم کیا ہے چوری موسف بازی نے فراہم کیا جتنے باقی جتنے ہیں وہ جو وہ کہتے ہیں وہ الگ الگ کی تعریف کرتا تھا وہ کہتا تھا یار یہ ہمارے دو بندی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے بہت بڑا یہ ہوتا نا یہ نہیں بہتر بہت امام اہل سنت جو ہے کلام کو تو علم والا سمجھتا ہے کہ یہ کیا شخص ہے ہماری تباہی یہ ہوئی ہے کہ ہمارے جو مدارس ہیں جو آلات پیار کرتے ہیں وہ آلاتا سمجھا شریعت خرچہ وہ تو جو آلات پیار کر رہے ہیں جی بس وہ آج کی کتاب یہ پڑھی کون وہ किताबों کتابوں کو یہ سونگتے ہیں سونگا اور سند دے <مید> اگلے مفتی صاحب <مید> ہے اگر اس سے پوچھو کہ حضرت یہ مفتی سیدھا کون سا ہے یہ کیسے بنایا تو بتا سکتے ہیں یہ صورت ہے بہت بڑا ماشاء اللہ خرچ صحیح صحیح بنی تھی کوئی چار چیزیں جہاں پر ہوں یا چار میں سے کوئی ایک وہاں پر حق نہ سمجھنا وہاں پر جھوٹ کو فروغا لوگوں ہوگا حق نہیں جہاں عورتیں آج نہیں عورت دولت کثرت اور حکومت عورت دولت یہ تینوں سائ تانی کے ساتھ آ سکتے یہ چاروں جہاں پر ہوں یا چاروں میں سے جہاں پر حق ہوگا وہاں پر عورتیں ناراض ہوگی یہ جی شیطان کی رسیاں ہیں یہ جی یاد رکھنا پڑے گا کوئی نصیب والی عورت ہوگی ہو راضی ہوگی تیسرا <laughs> <مم. laughs> <مم. laughs> دولت مم. جہاں پر تین ہوگا وہاں پر دولت راضی نہیں ہوگی دولت نہیں آ سکتی دو <laughs> <laughs> so دن کیا ہے تخوا صاحب سہیب جب آپ ہر بات میں پرہیز کریں گے تو ہے کیا آپ تو لیتے ہوئے پرہیز کریں کھاتے ہوئے پرہیز کریں پیتے ہوئے پرہیز کریں ہر کام میں پرہیز ہے میں بہت اسی بات بتاتا یہ سرمایہ سب کا فیکٹری ذات لوگ جو ہمارے ذمہ دار وہ بھی اپنی شاپ برخت سکتے ہیں جی جی صحیح کرتے ہیں جی بالکل سبزی سرکاری بندہ گھلا اناج آپ بیچتے ہیں کہ نہیں لیکن آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ انہوں نے کبھی ٹوکے توڑے پر اپنی بہن بیٹی کی فوٹو دیو نہیں فیکٹری والا फैक्ट्री वाला इतना डबी बनाता है तो उस पर अपनी माँ बहन की फोटो दे देता है में ना ना ना ना। उसकी वजह यह है कि हमारा जट जो है उसने मां अपने बाप अपने आभा और दास से रिस्क मास्क का तरीका सीखा है विरासत में ने एक ही बताया कि बेटे चीज बेच जाते हैं दीदी मारने बेचा जाते جو فیکٹری والا ہے یہ ماسٹر اتنے بیجی, اتنے نہیں <laughs> کیونکہ اس نے ماسٹر سے سیکھا ماسٹر نے فرنگی سے سیکھا اور فرنگی نے بتایا کہ دو چیزیں بیچی جاتے ہیں دین ایمان عزت بھی بیچی جاتی ہے اور جناب جاتے چیز بھی فروخت ہوتی ہے اس طرح پیسہ آتا ہے بہت زیادہ مال آتا ہے ورنہ پھر فیکل رہے گی جس طرح جا معلوم کیا تماری چکی نہیں گمانے کسی نے کہا تمہاری تقریریں کیوں بند ہیں میں نے کہا دین باندھا ہے یا نہیں آئی جاتا تمہارے ملک میں دین آزاد ہے یا پابند ہے پابند ہے میں نے کہا باد ہے دین داروں کا گا وہ خود میں خود پابندا نہیں چل جائے اصل رام جو دشمن سمن جو دشمن تھوڑے خلاف ہو جاتے سسٹم میں تو سارے شریف ہیں ہمارے لیے نہ کوئی سفارش کرتا ہے اور نہ سفارش کام کرتی ہے دنیا میں پورے ملک میں جو بھی ہے اچھا آپ کے جو ہیں وہ بھی کتنے نازرے اور وہ بھی ایسی مدبو حضرت کام بیال سلام کا طریقہ ہے اچھا یہ مسئلہ نہیں ہے بدھائی یاد عالم دلہ میرے کو تو عالم بحقہ مل رہا عالم بحاقہ مل رہا تو روا بھی جو مندر بن جاتا ہے عالم بلّہ صرف اور وہ بھی کامل سے کامل والی آپ کچہری گاڑی بسوں ٹرینوں بازار منڈیوں پر لوگوں کے ہجوم میں عوام میں تبلیغ کرتے ہیں ہاں یہ نہیں ہے کہ مسجد میں خطبہ دیتے ہیں مسجد میں ہمیشہ, ہمیشہ آپ کسی مسجد میں نہیں رہ سکتے یہ mm -hmm. اس, اس طرح کی باتیں کرنے والا مسجد میں کب رہ سکتا ہے مسجد mm -hmm. تو چودھریوں کا mm -hmm. اڈا ہے نا یہ mm -hmm. چودھریوں کے اڈے ہیں ہم کہتے ہیں ان کو علامہ اقبال نے ایسے تھوڑا کہا ہے کہ میری نگاہ کمالے ہنر کو کیا دیکھے حق سے یہ حرم مغربی ہے اہانا پیرس مسجد پر حرم نہیں ہے مسجد نہیں حرم نہیں ہے سازوں نے حرم میں شبہ دی اور جیسے آپ ایک بار میرے جین میں آئی ہے آپ زبان کے تو کرتے ہیں جلدی بھاشا پائی جان بھاشا جو سوچتے اور منافق اس کا براک ہوتا ہے وہ زبان کا نرم ہوتا ہے سب نہیں دل اس کا سخت ہوتا ہے ان ایمان ہے نامی نرم اصل دیا ملتان چلی بہار بہار نام ساتھ سرگرام کل ہوئے کو کی تم معاف کرنا треба હાથ چھما يا میں نماز پڑھیا دکھاتا ہوں کہ جنان کی جان کتنی اور ہوگی تو میں સુ간다 لو فرماتن ہے دوسرا نام طلع रोज 20 سال سامنے بہادر چہرے صاف کرا کے ا رذ دنیا ای ربا تے دوسرے راہن بہ اور تب قلب ان پر نما ادا اس دے لاج نہیں کرے خواہشات کا ترک کرنا فراہم نہیں آئے گا یا بادیوار نجائز نجائز خواہشات ان کو تک کرنا فائدے نہیں ہے کہ اللہ تک پہنچنے کے لیے اللہ تک پہنچنے کے لیے فائدہ تعلیم جیسے جسے نے آپ کسی کوئی گھر کے کھانے کے گھر کا کھانا پڑا ہوا ہے مجھے پیدا ہوتے ہیں آرام ہے کپڑے کھانے کے गैर की बीवी की खाश पैदा होती है तो हराम है अपने बीवी की पैदा होती है लेकिन इंसान दुनिया में पैसे कमाने की ख्वाहिश लगता है तिरफी करने की ख्वाहिश है गाड़ी खरीदने की ख्वाहिश रहता है, है इनकी रिक्शत है अगर जयज तरीके से कमाने की रखता है तो जयज یہ ناجائز طریقے سے یا ناجائز چیز کی طلب رکھتا ہے جیسے شراب پیوں ٹھیک ہے فلم دیکھو ٹھیک ہے لیکن کوئی دنیا کا مال کماتا ہے اس طریقے سے اس کو آپ نجائز نہیں کریں گے ہاں یہ ہاں یہ ضرور ہے کہ دنیا کی محبت جو ہے یہ انسان کو پھر مضمون تک لے جاتی ہے hmm. اس کے اندر تو ہے اس کو پسند نہیں کیا جاتا hmm. اس کے اندر پھیلاؤ مت پیدا ہونے hmm. ضرورت تک ماتی ہوگی اگر آپ کریں گے تو آپ کو گنا نہیں ہوگا لیکن آپ کو یہ ہے کہ اس کی نہ ہو سکتا ہے آپ کو گناہ تک پہنچا دیں کوئی سنگری دیکھیے دل میں پیسے ہیں یہ وہ نہیں سنگڑی دیکھی سنگری نقصانی خواہشات کے علاوہ اور خواہشات بھی انسان کے طرف زیادہ ہوتی ہے یہ اور کوئی ذریعہ نکواہشان جو ہے نا تو سب نفس کا فر کے خیالات شیطان ڈالے وہ خیالات آ گئے وہ شیطان کی طرف سے ہوگا نفس جو ہے صرف لذیذ ہوتا شیطان کے بارے میں تو زیادہ پتہ چل جاتا ہے نفس کے بارے میں یہ کانگری پتہ نہیں لگتا کو لے لی جاتی ہے جس کو یہ حضرت کامل سمجھتے ہیں سنگت جو ہوتی ہے ناختیں جو ہوتی ہیں آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو پہلے ناز کریں گے یہ کیا اجب ساتھ آدمی ہے یا اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں دیکھنے لگتا ہے حالانکہ جلدی ملاقات نہیں ہوتی ہے کہ ان سے کوئی شناسائی ہوتی ہے ملاقات ہوتی ہے کوئی کچھ نہ کچھ بولتا ضرور ہے کہ ہمیں اجنبیت نہیں ہوتا یہ کیا آپ کی ملاقات کیا ہے مہنو سر دیکھتے ہیں بلاج مفت تھوڑی چیز ہوتی ہے اپنا کیسے بناتے ہیں ملاجی مافق اچھا ایک شخص ہے وہ ارادہ میں گنا کرتا ہے ایک تو اللہ سے ڈر کے گنا نہیں کرتا ایک شخص ہے مزاج میں مطلب میرا مزاج میں شرابینہ نہیں ہے میں مزاج میں ادارے درکت نہیں کرتا اور ایک شخص ہے وہ اللہ سے کے ڈرکر حرکت نہیں کرتا تو دیکھنے میں بظاہر جو ہے دونوں شخص ایک جیسے وہ بھی شراب نہیں پیتا اور وہ بھی شراب نہیں پیتا تو اس میں افضل کا کیا کس وہی ہے جس کو خواہش اٹھتی ہے اور اللہ کے خواہش اور ایک تو شخص کے مزاج میں نہیں ہوتا ہے تو وہ اس لیے حاجی بنا ہوتا ہے آج تمt. تو کہتا نہیں جی میں تو نہیں کرتا لیکن اس کا مزاج ہی نہیں ہوتا تو ایک چیز کا مزاج ہوتا ہے پھر وہ اس سے لڑتا ہے اور اس کے پاس اس یہ یہ تو جہاد ہوا جہاد بن نقص اسی کے نام یہ زیادہ بدل جب اچھا ارآمان الہبا یہ قرآن پاک کے بعد میں ملے جا رہی کیا تم نے ایسے شخص دیکھا ہے جس نے اپنی فوج کو اپنا خدا بنا تو جس کے لیے سوچنا جس کے کچھ کرنا اگر کوئی پلازہ بنانے کے لیے ساری زندگی لگا دی اس نے تو پھر وہ اسی جمرے میں گا ہے کہے گا کہ کہتا لا اعلا ہا یہ الہ تو تیرا یہ ہے تیرے پائشہ تیری الہ تو گیس پر ہے اس کا محاصبہ ہوگا ہے غیر ستر پوشی ستر پوشکا کپڑا कपड़ा جان بچانے کی روٹی تو اس کا حساب نہیں ہوگا باقی سر چھپانے کا سر چھپانے کا مکان داس کے سر سردی اور گرمی بچ جائے عزت بچا دیں تو اگر کسی کو وراثت میں آ اس کا یہ ہے دنیا جو نا اس کے لیے صرف یہ ہے تین اصول ضروری ہیں دنیا کو دل نہ دو ایسا دل بناؤ آ خوشی نہ کرو جائے گا محبت آ جائے کہ محبت میں بخش جاؤ گے تو نہیں ہو جائے دوسری چیز یہ ہے کہ جائز طریقے سے کماؤ تیسری چیز تیسرا یہ ہے کہ جائز پر لگاؤ پھر دنیا کے رحمت اور جنت جانے کا چل صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوما نیا مال مال صالح اسال صالح بہترین مال اچھا جو اچھے مومن کے لیے ہے تاریخ کیا ہے یہی دوزخ جانے کا ذریعہ ہے یہی جلد جانے کا ذریعہ چلو آ جائیں میرے کو اللہ جی کوئی طریقہ کوئی سلسلہ کوئی وظیفہ زیارت مستقرمائیں گے کوئی وظیفہ شادی نہیں ہو سکتی ٹھیک آپ کی زیارت کرنے کا صرف ایک طریقہ ایک تو شریعت رسول ٹپی سے پھڑا ہو جائے ختم ہو جائے جا، برباد کر کے اپنے آپ کو جس کو کہتے ہیں نا شریعت رسول اللہ کے پیچھے بس یہ ہو کہ یا اللہ شریعت رہ جا میں سمجھ آ رہی ہے اور دوسری در بات یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتا رہے کہ میری آنکھ رسول اللہ کو دیکھنے کے قابل نہیں ہے میں کون ہوتا ہوں پر آپ کتاب سے ہیں ان دو باتوں میں جتنا ڈوبتا جائے گا اتنا زیادہ فائدہ ہو جائے وظیفے سے آپ نہیں آ سکتے ہیں وہ ابھی پڑھ لینا ری رسول پابیے گا جیسول ہندوستان آپ شکتی یا رسول لے کے آپ مانا لائن رکھو میں لوگ سبحان اللہ زیادہ دے لوگ زیادہ قابل کبا لمبار بھی آپ نے فرمایا اور اصول نما ہے میرا مرشد بھولا نما اچھا آپ ہمیں یاد رکھی ہے میں تو یہ کہوں گا کیا آپ مجھے بھول جائیں میں آپ کو بھول جاؤں آپ بھی خدا کو یاد رکھیں میں بھی خدا کو بنا پلا کے وہ کام پر لے گئے آپ میرے ساری یادیں چاہتی ہے ٹھیک ہے لیکن ذرا ملاقات ہوتی رہتی ہے دل کا جس کا تعلق اللہ ہے کا ایمان جب اللہ کو ماننے کا ارادہ ہی پیدا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ دل کا بتا دیتا ہے کہ یہ بات صحیح ہے میں سوچ میں آپ بتا رہے ہیں کہ جی پھر کے اتنے سامنے آ گیا سزا آ وہ کہتا ہے ادھر آ جاؤ وہ کہتا ہے وہ صحیح میں آپ پر سوال کروں گا آپ جواب دیں گے ایک آدمی کہتا ہے صاف ایک رام کافر ہے ایک کہتا ہے اسلام کی بنیاد ہوئی ہے بے شر اگر وہ کافر بنتے ہیں تو اسلام ختم, ختم قرآن ختم آدھی ختم تو سب کچھ ان سے ہے بے شک ان دو باتوں میں سے آپ کو کون سی بات صحیح لگتی ہے اور کون سی نظر دل کی روشنی میں جو میرے پاس ہے بات تو دلیل سے جمع نا ندی ہے میں آپ کا ایک موٹی بات ہوں میں نے آپ کے سامنے دلیل رکھ دیا جی میرے ہاتھ میں نے دلیل چھوڑ دیا جی میرے سے ایک کہتا ہے صحابہ کافر کافی رہنا دوسرا کہتا ہے صحابہ ایمان کی بنیاد ہیں دین اسلام کی بنیاد ہیں میں ایمان کی بنیاد کے حق میں میرا بوٹ ہے اچھا اب یہ بات آپ نے کس سے پوچھی ہے کسی سے بھی نہیں پوچھی تو بس بات تو ختم ہو گئی تو اسی طرح سب باتیں دل سے پوچھے میں نے کہا یار اللہ تعالیٰ اوپر ہے یہ غلط بات ہے آپ نے خود کہہ دیا ہاں یہ ٹھیک ہے باقی اللہ تعالیٰ اوپر نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ سے مزید سوال کریں اے پل مستفی مسکرا پل اچھا اللہ مجھے سیدھا راستہ دکھا ہمارا خدا جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہے کہ بتوں کی طرح نہ سنتا ہو نہ جانتا ہو نہ دیکھتا ہو نہ کوئی ہو وہ اتنا قریب سے سنتا ہے کہ بندہ سوچ نہیں سکتا لیکن قلب سے خلو سے دل کے ساتھ اس سے مانگا جائے آپ جب کہیں گے یا اللہ مجھے ہدایت عطا فرما تو وہ ایسا بے مشال راستہ آپ کو سامنے کر دے گا کہ آپ کا حیران ہوں گے کہ یار یہ کتنا واضح راستہ کہاں سے آئے اچھا محرف سے مانگا جائے اور بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے آپ کبھی بیٹھ کرنا اللہ تعالیٰ سے آپ نے یہ سوال کیا ہو اور اللہ تعالیٰ کی پریشانی پر اس نے مہربانی کی اور اس نے ادھر بھیج دیا اللہ سبحان اللہ اللہ کے فضل سے ادھر تو ہر پریشانی کا حل ہے الحمد للہ کیا اتیادی مذہبی ہر طرح کی سیاسی الحمد للہ الحمد للہ اب ایک طرف فرنگی دیکھتے آپ نے کہا میں نے دنیا بھی تعلیم تو دنیا بھی نہیں ہے اس کا نام ہے شیطانی تعلیم یہ تو فاروق اعظم کے پاس آپ دنیا پر حکومت تھی مسلمان کی دنیا دین سے باہر نہیں ہے دین کیا ہے تمام دنیا کو محیط ہے ڈیش دنیا, ڈیش دنیا کی تمام زندگی کی مکمل رابری کا نام دین ہے آپ نے یہاں تک اسلام آپ کی زندگی کا احاطہ کرتا ہے کہ وہ پیشاب پخانے بیٹھنے کا بھی طریقہ بتاتا ہے تو نہیں بتاتا ہے یہ ممکن ہے کہ جو پیشاب پکانا پھرنے کا طریقہ بتایا وہ زندگی کے باقی اصول نے بتایا یہ ہے شیطانی تعلیم شیطان سے آئی ہے انگریز ہے شیطان کا وارث اچھا اچھا سر سید احمد خان علی گڑھی کا نام سنا ہوگا وہ لائن ترین مزدور شیطان اعظم کہتا ہے خود مرنے سے تین سال پہلے خطوط سر سید انگلش میں ہے کتاب تو اس کے اندر لکھتا ہے کہ تعجب ہے جو بھی تعلیم پاتے جاتے ہیں یہ جس تعلیم کے لیے وہ ساری زندگی کوشاں رہا اس کے متعلق آخری وقت جانے سے تین سال پہلے تاثرات جو پیش کیے وہ میں آپ کو سنا رہا ہوں کہ تعجب ہے جو تعلیم پاتے جاتے ہیں اور جن سے قوم کی بھلائی کی امید تھی وہ خود شیطان اور بدترین قوم بنتے جاتے ہیں جس کو جتنا سعادت مند سمجھو وہ اتنا مربوس نکلتا ہے یہ تعلیم کے متعلق سر سور کے نظریے آتا ہے آخری تاثر آتا ہے اچھا ان کے اپنے اچھا اور سکول کی کتابیں اب حاضر کریں تو میں بی کی کتابوں سے اردو کی کتابوں سے یہ اس کا بیان نکال کر سوال پیدا اور رہے ہیں کچھ وہ اجازت ہے میں اس کو پورا کر دیا پورا اب جب سر سور خود بتا رہا ہے کہ شیطان بنتے ہیں <سلام> <محسن> کہ حضرت دنیاوی تعلیم سے شیطان نہیں بنتے شیطانی تعلیم سے شیطان بنتے ہیں جی نے دو لفظ کیا شیطان اور بدترین قوم <سلام> سکول <سلام> طب کا بدترین قوم اور شیطان شا انسان کا دشمن ہے ٹھیک ہے اس کی دشمنی میں کوئی شک نہیں اور بدترین قوم کا کیوں ہندو سکھ کوئی قومیں آپ دیکھ دنیا <سلام> وہ اپنی قوم کے دشمن نہیں ہیں hmm. wow. wow. ہندو کو ثابت کرو گے اپنی قوم کو دشمن hmm. اصلیت کے بدنوں کے بطنگ کے سکھ ہیں وہ اپنے قوم کو نہیں بھرواتے ہیں عیسائی اپنے قوم کو نہیں بھرواتا hmm. یہ واحد سکولی اعلانتی تھی جو کافروں جی. کے ہاتھوں سے اپنی قوم برواتا ہے فوج hmm. تمہاری مرواتی ہے انڈیا میں مدارس قائم ہے اور یہاں پر مدارس دہشت گرد شمار دہشت گرد گمرا کردر وہ افغانستان میں میٹنگ تھی تو انہوں نے انڈیا کے وزیر کو بھی بلایا تو وزیر یا مشیر کا کوئی پارک گیا وہ تو انہوں نے کہا بھی تلاشی دو اس نے کہا میں بلایا آیا ہوں دن بلایا آتا تو پھر تلاشی ہو تم نے مجھے بلایا میں مہمان ہوں ان کا بھی تلاشی دینا پڑے وہ وہیں سے واپس چلا انڈیا میں قانون بن گیا کہ جب بھی امریکہ کا کوئی وزیر یہاں پر آئے گا اس کی تلاشی ہوگی ٹھیک ہے اور ہمارے دلے سے بولیوں کا یہ حال ہے یہ بش آیا یہ آپ کے ملک میں اس وقت صدر مشرف کے بادشاہ تھا تو صدر کے کمرے میں جب وہ داخل ہوا تو اس کی تلاشی نہیں ہوئی اور جب صدر داخل ہوا تو اس کی تلاشی ہو گئی گھر والے کی تلاشی ہو رہی ہے بے بخر تھی اور اس نے کہا بھائی یہ ہمارے جو کتے ہیں نا انہوں نے کہا انہوں ہم آپ کو سپورٹ ہی دیتے ہیں فوج حفاظت میرے کتے بھی عبادت کریں گے فوج پر مجھے تو آپ کیسے کریں گے دنیا کی تعلیم جس نے مسلے کو کتے سے بدتر بنا دیا اور امریکہ کی حکومت نے کتے پر ہاتھ رکھا کہا تھا احمد خانسی کی گرفتاری نہ کسی اور گرفتاری کی بہت اچھے پاکستان ہے بہت اچھے پاکستان میں نے پورے پاکستان کو ہم نے گا قرار دیا ہے کہ جس طرح کتے کو استعمال کیا جاتا ہے اس طرح یہ استعمال تو اللہ پختہ اب آپ کی وہ کا جو پہلا اعتراض تھا کہ جب کروں یہ ہے اس کو کہتے ہیں خام اعتقادی خام کے کچا سے کدھر کچھ جائے اس کو اقبال کہتا ہے مخت آبکار ڈھونڈنے جائے کوئی پکا عقیدہ کتنے کو لانے جائے رہے گفت آبکار کہاں ڈھونڈنے جائے کوئی اس زمانے کی ہوا رکھتی ہے ہر چیز کو خام بے کہتا یہ لانتی فضائی ایسی ہے انگریز کی دیش میں ترقی یافتہ جس کو دور کہتے ہیں انگریز کی تہذیب کا دور ہی لانتی ایسا ہے کہ ہر بندہ یہاں پر خرچہ ہر چیز کو یہ خام رکھتی ہے تو عقیدہ پختہ کہاں ایک پختہ ملتا ہے سیالین سے اکرام سے اللہ علامہ کہتا ہے عالم سے راستہ مت بوجھ وہ تو خود متلاشی ہے فقیر سے راستہ پوچھ کے وہ منزل پر بیٹھا ہوا مطر ہے علم ہے جو آئرہ ستر ہے یہ دانائرا یہود میں دو فطریں کھڑے کی ایک تو دین کے خاتمے کے لیے دوسرا سوفیا کے خاتمے سفیا کرام کے ساتھ میں اور دین کے ساتھ میں کے لیے انہوں نے وہابیا اور سکو بہادی بندی ان کا مطلب یہ ہے کہ صرف سفیا کی کچھ ہم بیا مشکل اللہ کے بندے کچھ نہیں دے کچھ نہیں کر سکتے کچھ ہے کچھ اور انگریز کا کچھ کو کمار پہ ہوئے جیو. تمہیں کچھ جھجھک نہیں آنی چاہیے خدا رسول کے غلاموں کو اولیاء کرام کو اللہ کے دوستوں کو ماننے کے لیے بھئی تم کو انگریز کو سب کچھ کر سکتا ہے یہ کچھ نہیں کر سکتا یہ لال اللہ ہو تو اللہ کا دشمن کر سکتا ہے اور دوست نہیں کر سکتا تو اس کو ماہر یہاں تک پھر انہوں نے کہہ دیا کہ شیطان کو وہ خبیر کہ شیطان کا علم زیادہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ شیطان کو ساری خدائی قلم رسول کو پیٹھ پیشہ قلم نہیں دیا گیا اللہ پر رسول کو مانا ہے اس کو, مان کو اللہ تعالیٰ نے دے دیا جی رسالت کو نہ سمجھ سکے گمراہ ہو گئی لیکن یہاں پر کچھ اب سوالات اگر اجازت ہو تو میں آپ سے کر سکتا ہوں میں جی آپ فرمائیں جی پہلی بات یہ ہے کہ جی, میں نے کچھ لٹریچر سنے ہیں بڑے بڑے لمحہ سے مولانا اشرف سیالوی صاحب ہیں آپ جانتے ہوں گے جاندوں, جاتے جی, میں جان رہا ہوں گا جی ادھر سرگودا میں سننے نہیں ہے وہ سنی نہیں ہے اچھا چلے وہ نہیں ہے مجھے تو یہی سنی ہے باز یہی ہے نا آپ ہمارے پاس آئے تو آپ عجیب عجیب باتیں ایک مولانا تاہر گاندھی صاحب یہ لڑکی ہے پینٹ پہنے یاد رکھنا ڈلے کو نہ دلے کو رابر تو کجا اس کو پوچھنا بنا اچھا یاری ناڑو سنگ کو پہلا چند جو ہے نا وہ بھی ہے بڑے بڑے کام دے جانا ہے لیکن کوئی غلط کام نہیں کرتا ہے ایسی دلیل صاحب کی سنی نہیں ہے وہ خالص نیچری نیچری کیا ہم نے سمجھا یہ آپ کو بتاتے ہیں یہ مجھے بتائیں یہ ایک وہ لائن فرقہ ہے جس کا نام لوگ نہیں جانتے لیکن اس فرقے کے لوگ کروڑوں ہیں یہاں اچھا نیچر کہتے ہیں طبیعت کو فطرت کو ٹھیک بات کا یہ انگلش کلب سے جی نیچر آپ جانتے جی نیچری وہ ہے کہ جو دنیا اور دنیاوی مفادات کو دین سے مقدم سمجھے دین کو پیچھے رکھے وہ کہے دین ضروری نہیں ہے اصل دنیا چیز ہے اصل دنیا ہے دین ایمان اس چیز کا نام ہے کہ اصل دین ہے دنیا کچھ نہیں دنیا باہر ایک وسیلہ ہے ذریعہ ہے اس کو وقت پر استعمال کرنا ہے لیکن اس کو قبلہ کعبہ نہیں بنانا تمہارا رخ آفرت کی طرف ہے خدا تعالی کی طرف جا رہے ہو لہذا اسی کو مقصود بناؤ اور دنیا کو وسیلہ بناؤ لیکن دین کو وسیلہ بنا کر دنیا کے لیے استعمال کرنا اور جہاں پر بھی جس طرح دنیا کا مفاد حاصل ہوتا ہے وہاں پر اسی طرح کا دین اپنا لینا جی جی یہ نیچریت ہے جس کو ساتھ سیت نے یوں بیان کیا کہ خدا ملے نہ ملے دین رہے یا جاوے پین ایک ایسی چیز ہے جس کو ہر صورت میں بولنا چاہیے مکالات دنیا یہ انگلستان سے یہ لانچی فکر آئی ہے اچھا علی گڑھ تک تو پھر اس نے یہ کیا ایک ہندو تھا ملا اس کا بنگال کا ہندو تھا اصل اس نے یہ ایک نیا مذہب تیار کیا تھا اچھا اس نے کہا جو نبوت رسالت ہے نا جو بحج ہے یہ کوئی چیز نہیں ہے سر سید نے بیان کیا اس نے کہا کہ یہ جو بحج ہے نا نول باللہ یہ پاگل آدمی کو جس طرح خیال بیٹھے بیٹھے آتا ہے اور آواز محسوس ہوتی ہے تو مجھے کچھ سنائی دے رہا ہے حالانکہ کچھ بھی نہیں واہ جس طرح پاگلوں کا خیال ہے یہ وہ کرتا ہے ندیوں کو باشی کرتا ہے انسانیت کا بیجار دنیا کو قرار دیتا ہے اسی وجہ سے کتے کے بچے سکول میں پڑھاتے ہیں کہ پہلے لوگ جانور تھے واشی تھے پہلا آدمی لنگور تھا اور ترقی کر کے اور ڈارون کا نگریا اور جیسا تو یہ سب لانچی اصل ابلیس کی خفیہ الہام اور باز ہے اگر وہ لانچ یہی کہہ رہا کہ بھئی میاں دین کو دین جو ہے نا یہ کوئی ایسی بات نہیں اگر ہے بھی صحیح تو یہ ذاتی مسئلہ کوئی خدائی مسئلہ نہیں ہے امریکہ کے ڈالر پر لکھا ہوا ہے حالت پر یقین رکھتے ہیں اچھا لکھتا ہوں خالق پر یقین ہے مالک اور حاکم پر یقین نہیں ہے اللہ خالق ہے پیدا کرتا ہے لیکن ہمارے زندگی کے معاملات میں کوئی دین بیچ کر دخل اندازی کر سکتا ہے نہیں بھائی یہ اس پر کام ہی نہیں ہے وہ پیدا کر کے چھوڑ دیتا ہے ٹھیک ہے اس کی یہی نیچری نظریہ ہے اور یہ لانتی ساری جو جس کو کہتے ہیں نو آبادی آبادی آتی نہیں تھا یہ ٹاؤن جو ٹاؤن بنتے ہیں یہ ٹاؤن ہے یہ فلان اس کے اندر جتنے لوگ بستے ہوتے ہیں وہ اسی لانتی میں نظریہ کے عمل ہوتے ہیں مسجد ہوگی اس میں لیکن مسجد کو کیا مقام ہوگا جیسے لیٹرین کا ہوتا ہے بھائی لیٹرین والے وقت پر استعمال کر لیتے ہیں اس کو گرا دیتے ہیں مسجد بھی وقت پر استعمال کر دو اس کو گرا دو دین اتنا مرضی ہے اس خدا کا یقین نہیں لیجیے ساتھ مسئلہ ارے یاد ہے ایک اور بات میری کہ سرکاری عالم نے جو پہلا جہاد فرمایا تھا جنگِ بدر اس میں جو کپوار کے بھی غلام پکڑے گئے تھے جو لوگ پکڑے غلام بنائے گئے ستر کے قریب ان کی آزادی کی قیمت دو رکھی گئی ایک تو یہ رکھی ہے چار ہزار دھرم یا تو وہ سرمانہ ادا کریں اور آزادی حاصل کر لیں یا سرکار نے رکھا تھا کہ وہ مدینے کے دس بچوں کو پڑھائے گا اب اس نے کو دین تو نہیں پڑھانا تھا دین تو پڑھانے کے لیے وہ لوگ نہیں رکھے گئے تھے انہوں نے لکھنا پڑھنا دنیاوی اعتبار جو بھی سکھانا تھا تو یہ کیا درست ہے یہ میری بات تو پھر انہوں نے کیا پڑھایا ان کو دس بچوں کو جناب یہ آدھی بات درست ہے یہ آپ سنی سنائی یا سکولوں کے اندر جو لکھا ہوا ہے نا سکولوں کی کتابوں میں ہیں جی جی یہ آپ وہ بڑی باتیں کر رہے ہیں جن میں حقیقت نہیں ہے وہ ملونی نا ان کا جھوٹ بولنا کام ہے جو آیا تو آدیش آئی ہیں وہ سب سکون پر چسپا کر دیتے ہیں اگر اسا ستمس موجود ہو تو پھر مانی جائے گی یا نہیں ریجیکٹ کریے یہ کہاں بیٹھے ہیں سیاح ستم میں کوئی مائی دلال دکھا دے میں ایسے دعویٰ کر رہا ہوں الحمد مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ یہ کون سی حدیث کی کتاب میں ہے اور یہ بھی معلوم ہے کہ اس کے راوی کون ہیں اور یہ بھی معلوم ہے کہ حدیث کے الفاظ کتنے ہیں سال عرصے اور جوڑی سال میری مناظرے تقریرا قیدس سب نار میرا ہما وقت مطلب واسطہ رہا تین چار بارا جیل چکر جی جنرل مشرق میرا مدہ ہی رہا بہت براہ راست صدر مشرق میرا مدا میرے حال تک کیس پائے یہ سب کچھ کہہ رہا نا اللہ تعالی فضل نہ روئے زمین تک کسی نہ لگو گے نا ججی فیصلہ کرو سی اچھا ایک <Lighting> اور بھی چیز تو یہاں کہ علماء کے بارے میں بھی گفتگو ہو رہی تھی کہ اولیا اور علماء کا ایک مقام ہے علماء ایک مقام پر ہے اولیا ایک مقام پر ہیں علماء کے بارے میں تو سرکار دو راجی تحسین پیش کیا وہ میرے پاس جو ہے وہ آپ اس کی صلاح کر سکتے ہیں درست علماء امتی کام بنی کم کرو جا رہے پینٹ بندے میں پہلے تو یہ بات سوچنا ہی نہیں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا دین سمجھانے میں کسی کے ٹھیک قابر ہو جائے گا آپ کو کائنات کے دین کا تو مکمل علم ہے ہی ہے آپ کے پاس سبحان اللہ لیکن آپ ساری کائنات کے ذرے ذرے کا علم رکھتے ہیں اور آپ کا علم اتنا کائنات جب رک جاتی ہے تو یہ نہیں کہ علم رک جاتا ہے آپ کا آپ کا علم اس کائنات سے بھی آگے ٹھیک ہے شک نہیں ہے یہ تو حقیقت وہ کیا ہے کینات سے آگے اللہ تعالیٰ کی ذات و شفات جی جی بالکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح اللہ تعالیٰ کی ذات و شفات کو آپ جانتے نہیں ہیں کوئی بھی نہیں جانکاری سال تو یہی ہے جی وہاں پر کیا ہوا ہے جو مسئلہ جی وہاں پر یہ ہے صرف لکھنے کی بات ہے یہ کتابت کے لفظ ہیں حدیث میں اچھا امام جی pues جی احمد بن حنبل کی روایت ہے مسند امام احمد بن حنبل حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے راوی ہے سمجھ آ رہی جی جی تو صرف آیا وہاں پر کہ آپ نے ان کا فدیہ رکھا تھا کہ تم انسار کے بچوں کو لکھنا سکھاؤ ہی. اس سے آگے جو بڑھائے گا ایمان پر بات کرے گا وہ Hmm. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دین اور دنیا کے کامل راہ پر ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے اندر دنیا بھی علم کے اندر فلاں کے محتاجے کافر ہو جائے گا hmm. okay. سبحان اللہ. بے شک بے شک جی جی <coughs> بات سمجھ آ رہی کہ نہیں ہے جی میں سن رہا ہوں اب <coughs> بات ہے لکھنے کی وہاں پر <coughs> جی اب سوال یہ ہے کہ اس واقعہ سے جو لوگ اسکول کی تعلیم کو جائز قرار دینا چاہتے ہیں اب ہم ان کو سامنے رکھ کر بات کرتے ہیں کہ آئیے حضرت یہ استدلال اور استعمال آپ کا وہ کس طرح صحیح ہے اور اصول فقہ میں کس طرح یہ کسی اصول کے ساتھ آتا ہے آؤ ذرا بات کرتے ہیں یہ بتاؤ کہ اس وقت بات صرف کتابت اور وہ بھی جس طرح کے ایسا ہوتا ہے نا جب مشقت ڈالتے ہیں میں جیل میں گیا ہوں نا تو قید بامشقت ہو جاتی ہے تو وہ تو قید بامشقت تھی ان پر سزا رکھ دی تو میں سب اس کا یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود لکھنا نہیں جانتے تھے یا آپ کے کوئی صحابہ جاننے والے نہ تھے اچھا بات سمجھ میں الفاظ مجھے کیونکہ میں اتنا مضبوط حافظہ نہیں رکھ ہوں اب وہ بھی آپ اصلاح فرما سکتے ہیں کہ درست ہے یا نہیں ہے تو ماں آنا بھی کاری ان کے الفاظ بھی درست نہیں ہیں درست ہے یہ درست ہے اور اس کا مانا جو سینہ ب سینا چل رہا ہے مانا وہ ہے دلال کیسے ثابت ہوگا جی کس کا یہ سینا بسینا کا سینا پسینا ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سے دول لیا تم نے تم میں پھیلا دیا دوسرا میرے سننے تو اگر بتا دو تم میرا گلا کاٹ دوہا چل رہے ہیں سارے یہ وہ بتاؤ حدیث کا مطلب ماں آنا بے کار کا مطلب یہ ہے یہ آتا ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے اگر سنو جی جی کیا آپ خبر دینا چاہتے ہیں میں پڑھنے والا نہیں نہیں ماں آنا بیکارین مستقبل کے لیے یہاں پر میں نہیں پڑھوں گا لیکن مظاہرے کیسے ثابت ہوگا جی یہ تو عربی زبان ہم جانتے ہیں وہ جانتے ہیں سر صرف نام تو جانتے ہیں نا جی لیکن مظاہرے کیسے ثابت ہو جائے گا یہاں سے یہ عربی زبان کے اندر یہی جملہ ما آنا بے قارا بے واربن ماں آنا بے فائل ماں انتا بے مو میں نا قرآن پاک میں جی بالکل اسی طرح کا جملہ میں نلنا حضرت hmm. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب آ کر جھوٹ انہوں نے بولا بھائی باپ کے سامنے تو کہا آپ ہماری بات کی حرکت تصدیق نہیں کریں گے hmm. یہی جملہ وہاں پر مستقبل کے لیے استعمال ہو رہا ہے اور یہاں پر مانا بے قارئین کا مطلب یہی ہے کہ میں ہرگز نہیں پڑھوں گا یہ تاکید بھی اس سے با سے حاصل ہو رہی ہے پانچ باپ بے قارئین با زائدہ آ ہے اس سے تاکید داخل ہو رہی ہے مانا بے قارن کا مطلب ہے میں ہرگز نہیں پڑھوں گا انہوں نے پھر کہا پڑھو آپ فرمائیں میں ہرگز نہیں پڑھوں گا انہوں نے کہا کس میں اور بےکر لگی خلط جب اللہ کا نام آیا تو آپ نے مطلب یہ تھا کہ آپ مجھے کیا پڑھانا چاہتے میں اللہ کے نام کس بہت پڑھ نہیں جاتا مطلب تو یہ کہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ نہیں کرتے تھے وہ تو کافر ہے بہمان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پاٹ سکتے باللہ بلّہ مزال حضرت معاویہ آپ کے سامنے لکھتے ہیں حضور سرکار فرماتے ہیں ہے المیم میم کو بول لکھو <سخ> جانتے بتانا چاہ رہے مسئلہ کیا کر رہے ہیں مجھے ادبی کہہ رہے نا شیرا حضور کا ہم نے شیر کی تعلیم نہیں دی میرے ساتھ پاگل کا بچہ وہاں پر پتا علم کے معنی میں علم ملکا کے معنی میں ہم نے ان کو شیر کہنے کی قدرت نہیں دی علم ہے قدرت کہہ سکنا کہہ سکنا نہیں دیا طاقت نہیں دی تاکہ جو مورجہ رہے Hmm. आ, दुछे। दुछे। था अच्छा इसके ऊपर मुझे थोड़ा सा पर्दा हटा दीजिए hmm. की जब ये गुफ्तगू हो रही है और अदावी गुफ्तगू जो होते हैं पहला पहले अमर है एकरा hmm. पहले अमर आ गया पहला आपने कब पढ़ा है पहले आ गए एकरा وجانکمل بھی تو ہو رہا ہے نا اس کے ترانک امل بھی تو ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ جب پہلی بار ہے وہ کہہ رہے مہان ابھی یہ زیادہ مسالت ہے صلی اللہ علیہ وسلم کے کتاب ہے یہ کیا مطلب ہوا تک نہیں پہنچ سکتی وہاں تک ہوا ہوا کسی کے ذہن نقل کی ہوا نہیں پہنچ سکتی شان سالت وہ مقام ہے اور سید میرے بھائی تو لگتے آپ کہتے ہوں گے جو جب بھیچا ہوں تو بھیچا کس لیے آپ کو لکھنے والا یہ لکھنے کہ وہ نعوذ باللہ اللہ احمد کہ کچھ دینا چاہتے تھے کچھ یہ کرنا چاہتے تھے وہ کیا دینا چاہتے تھے یہ تو خاتم نا حضور صلی اللہ علیہ وسلم امین تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے در کے غلام صدی کے بار جو ہیں جو مارفت وہ رکھتے ہیں وہ جبریل کو حادثہ نہیں ہے بیٹھے جو کہہ رہے تھے نا اپنا جب وہ کھینچتے تھے کیا مطلب تھا اللہ اکبر آپ اس وقت اللہ تعالی کے مشاہدے اور اس میں اذرات میں تو کا ہلکا تھا باقی ہر چیز فرار کی سامنے سے حضرت جلیل امین دبا کر آپ کی توجہ نیچے کے جہان کی طرف کرنا چاہیے جب نیچے کی جہان کی طرف توجہ بار بار کراتے تھے جیسے میں کسی کسی کی توجہ کسی طرف اور مین کو بات کی طرف توجہ دلانا اور خدا کا بندہ <سطور> اس کا یہ مطلب نہیں میں اس کو گزار دے رہا ہوں اس کا مطلب ہے تم توجہ کرو میری طرف توجہ تمہاری نہیں ہے رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کی توجہ اللہ تعالی کی طرف تھی طرف کر کے بات کرنا چاہتے تھے کہ امت کا کیا بنے گا شریعت بھی تو لینی ہے آپ اب انہوں نے کہا ایک کرا لیکن پھر راہ پر میں مانا بے خار میں پھر ایک راہ پر جب گئے تھے ایک کراس میرا जब जब जिक्र किया कि अपने रब के नाम के साथ पढ़े तो आप फौरन पढ़ लेते हैं फौरन पढ़ना शुरू कर देते हैं क्यों पढ़ना शुरू कर देते हैं इस वजह से कि ये उसी रब का जिक्र कर रहा है जिसके इसमें बैठा क्या मालूम होगा मसला अभी है नुँ। नुँ। नुँ। नुँ। नुँ। नुँ। नुँ। नुँ। جو حلا ہیں یہ اس موضوع پر گن جی جی قاری شراب و خاری جی جی مولاد شریف الحقی صاحب کی کتاب ہے جی جی پانچ دیا ہے اچھا یہ مقام آپ ان کو پڑھ کر دیں یہ ان کا پڑھنا ایک آئے اور اور فرما دیں تاکہ اسی سلسلے میں معاملہ آسان ہو جائے گا تو کیونکہ سوال آدھا علم ہوتا ہے بالکل مدد یہ سیکھا ہے سوال کریں گے تو ہمارے ٹی وی اور ہماری اتنے درستوں پوچھے گا نہیں تو چلے گا کیا کام یہ احادیث مبارکہ اکثر صحابہ کے سوالات کے جوابات ہی تو ہیں جو ہم تک پہنچے اور پھر ہمیں پتہ چلا کیا کرنا تو یہ سورہ قصص ہے میرے سر پارا نمبر شاید بائیس ہے آئت نمبر چھپن ہے اتنا حوالہ مجھے یاد ہے باقی دیکھا جا سکتا ہے اللہ مجھے کمی ہے ایک آ رہی ہے آ رہی ہے اس کی ذرا اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ خالی پہ ہدایت نہیں ہیں من احباب جی من احباب کا ہدایت ہوں آپ جس کی ہدایت چاہتے ہیں آپ اس کے لیے ہدایت کو پیدا نہیں کرتے تب ولا کنہ سے استدراک کیا دیا ہے جس کا مطلب یہ ہے ہدایت پیدا کرنا اللہ اللہ کا کرنا محبوب اگر آپ کی میں محبت کی بات کروں تو آپ تو ساری کائنات کے انسانوں کی ہدایت کو پسند کرتے ہیں نہیں کرتے رسول اکرم ساری خدائی کی ہدایت کو پسند کرتے تھے مطلب وہ کب پسند کرتے ہیں کہ گاننا میں جائے یہ توجو نا وہ تو ابو جہر کے لیے مطلب اتنا کوشاں رہتے ہیں جی جی جی ہاں دشمن دشمن جی اس کے بعد بالکل صحیح اب اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ ادھر محبوب کا دل ایسا بنا دیا دل شریف مبارک اور ادھر خلق کی ہدایت اپنے ہاتھ میں آتی ہے تاکہ رحمت اللہ عالمینی جو ہے نا وہ بھی ادھر پوری ہو اور میری حکمت بھی پوری رہے کہ میری حکمت میں بھی خلم نہ کیونکہ میں اپنی میری حکمت یہ ہے کہ دودت بھی ہے اور جنت بھی ہے ادھر بھی جانا ادھر بھی جانا تو اللہ قطرہ نالے جہنم و کثیرت مطلب ہم نے بہت سے انسانوں اور جنوں کو دولت کے لیے ڈالا اچھا یہاں سے ایک اور اسی سے بات اگر آگے چلاؤں کیونکہ مجھے آسانی ہو جائے گی آپ تو سارے دل سے مستفید ہوتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو کیبلری کی یا کسی چیز کی کمی تو ہے نہیں اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے ہر چیز اس کی ہے یہ جو شرح ہم نے بیان کی اگر ان کو اگر لیا جائے تو یہ تقریباً دو سو الفاظ بن جائیں گے قرآن کے الفاظ ہیں دس بارہ پندرہ شرع میں ہم نے اس کی ساری استطلال بات نے جو بھی کیا لیکن اللہ اگر اس چیز کو بھی رکھ دیتا اور کوئی چیز بیان ہو جاتا وضاحت کے ساتھ اگر ایک ایک لفظ کو کھول جائے تو ساری ساری بات وائر جاتی ہے اگر ایک ایک پھر یوں کہیں کہ اللہ تعالیٰ سیدھی بات ہے نہ نبی بھیجتا نہ نبو رسول اللہ تعالیٰ ہر کسی کو مسلمان بنا دیتا وہ کاب اگر آپ اللہ کی حکمت پر اعتراض کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کا ناک منہ بھر کو رکھا ہے ماتھے بارک اعتراض حکمت پر اللہ تعالیٰ کی نہیں میں کر رہا میں تو یہاں پر اس سے جو استدلال ہے اللہ تعالیٰ نے کلام کی کلام سمندر ہے معنی کا تب تو علیہ گھر کلام الہی بنتا ہے اگر اس کا کلام ایسا ہوتا کہ ہر بندہ اس کو بعد رقص میں سمجھ دیتا تو خدا تھا نہ کلام کیسے کرانا رہتا ہے لیکن اللہ تو کہتا ہے کہ میں نے اس کو سمجھنے کے لیے آسان کر دیا کیا ہے کیا ہے انجل نہ ہو قرآن نہ اللہ تم تا اس کو عربی میں فیصلے نازل کیا تاکہ تم سمجھ سکوج جی تم عقل والے بنو جیسے سمجھنے کا تعلق تو عقل صحیح ہوتا ہے میرا سول حضرت یہ بتائیں اور ہر عقل ہر عقل کبھ سکتے ہیں اللہ تعالیٰ تو قرآن یہ کہتا ہے کہ قرآن سے عقل عبد کرنی ہے عز لینا ہے ہم نے جو قرآن ہدایت دے گا وہ ہم نے ہدایت حاصل کرنی ہے یہ نہیں ہے کہ قرآن سمجھ کے لیے آسان ہے اگر سمجھ کے لیے آسان ہوتا تو سید تو لمبی اصل اللہ تعالی کو بھیجنے کی ضرورت نہ تھی اور سارے سمجھ اور صحابہ فرماتے ہیں ہم قرآن سے صاحب احرام قرآن کی تفسیر رسول اکرم صلی اللہ, اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے تھے پوچھتے تھے اگر آسان ہے تھے ہر انسان ہے وہ پھر احکام شریعت سمجھنے میں آپ اور امام اعظم ونیفا برابر کیوں نہیں ہیں اچھا یہاں سے ایک بات ہو گفتگو تار پانچ پیر اختیار کر جائے گی تو اللہ تعالی نے کہا نشانی حصل والوں کے لیے دن بھر یہ جو آنا جانے کے گورو پکر جنگ بدر کی بات پوری کردر ادھر جنگ بدر میں رسول اکرم صلی اللہ پرستی ہے ساری جی جی آپ سے بس لا بھی تو ہے نا وہی وہ سب کچھ ہے سب کچھ وہ سامنے کیا ہے جی جی گپار قیدی دینا جی جی بالکل تو کیا قیدی سے کسی طرح کے کھیتنے کا خطرہ ہوتا ہے بغاوت ہو سکتا ہے بغاوت کرے گا تو کیا کرے گا وہ تو تماشا دیکھا جیل کے اندر اگر پوچھے وہ چوچ کرتا ہے تو اگلے پین پیج کے دھو کر چیتر کھا کے بیٹھے بندے قیدی فتنا نہیں کر سکتا ہے مجبور ہے فتنے کا خطرہ ہے وہ اندیشہ نہیں ہے اچھا ٹھیک ہو جائے وہ ہے وہ تھے قیدیش اور بات تھی صرف کتابت کی آج جو اسکول کالج ہیں جی جی ایمان سے بتانا انگریز قیدی ہیں یا ہم قیدی ہیں کون okay. غلام ہے کون معقوم ہے جو سانس بھی نہیں لے سکتے انگریز کی مرضی تمہارا تم تو کیا ہو تمہاری تو فون قدم نہیں اٹھا سکتے تمہارا تو है بھی ہل سکتا ان کی مرضی کے خلاف ہل سکتا ہے نہیں اسٹیبلشمنٹ کے بغیر کچھ بھی نہیں اچھا بس میرا سوال یہ ہے کہ ادھر کہ تم غلام ہو اچھا وہ آزاد ہے ادھر کافر غلام تھے اور رسول اللہ کے صحابہ آزاد تھے اور رسول اللہ کی ذات موجود تھی جن کی صحابی فاروق یادو کی یہ شان ہے کہ شیطان ان کا راستہ بدل دیتا ہے ایسا ہے کہ نہیں جی جی فاروق یادو ٹھیک ہے کوئی شک نہیں تومر کی کیا شان ہے اگر یہ شان ہے تو وہاں پر کسی کاپور کو جرت رہا ہے کہ وہ شیطانی راستہ کسی کو بتاتا ہے اسی وجہ سے کسی ایک بچے کو خراب کرنے کی جرت نہیں ہو سکتی اور نہ کوئی بچہ وہاں پر خراب ہوا ہے اچھا یہاں سے بہت بات سمجھ رہا ہے میں سمجھ رہا ہوں اب ادھر کیا ہے ادھر صورتحال یہ ہے کہ یہ قوم بات ہے وہ آزاد ہے ادھر کتابت ہے ادھر تہذیب ہے پوری اب یہ کیاس کیسے کیا گیا یہ تو ایسے اگر اس طرح کا قیاس اگر شروع کریں گے نا آپ تو اس کے لیے مثال ایک دینا پڑے گا ایک شخص تھا اس کے رسولی تھی ایک اور شخص اس نے دیکھا اونٹ والے کو کہ وہ پریشان ہے اس نے کہا دیکھو اونٹ کے گلے میں خربوزہ پانی گیا ہے اتر میرا اس نے کہا جلدی کون سی مشکل بات ہے اس نے اینٹ اٹھائی بھاری توڑ دیے خربوزہ سوجن اتر دیے اب ہمارے پروفیسروں جیسا کوئی حکیم صاحب جو ہے وہ دانا آدمی کو دیکھ رہا گیا گاؤں میں رسولی والے شخص کو ملے گا اس نے کہا خیر ہے بھائی یہ کیا اٹھایا ہوئے اس نے کہا یا رسولی کما کمال ہے ہمارے ہوتے ہوئے تو پریشان رہتے ہیں ابھی لاج اس کو ہو جاتا ہے یہ سب سی بات ہے ہم نے دیکھ لیے سیکھی ہے لمحہ پہنچے تھے گھر میں لمحہ پہ آپ کے ٹراک کو تو کل مارے جناب بندہ بھی آج رسوڑی گئی جناب سارا پنڈ کٹھا بندہ مار خیر، بندے یہ دسوڈ تجربہ کامیاب ہے کہ نہیں سے بتانا کہاں اونٹ اور کہاں انسان جی ٹھیک ہے آپ یہ بتائیں کہ یہ انگریز جو ہے لانتی وہ تو پوری تہذیب آپ کو پڑا ایک ہوتی ہے فرنگی زبان جی ایک ہوتی ہے تعلیم جی چلو اس کو چھوڑ دو فرنگی کلاس ہٹا دو جی ایک تعلیم ایک زبان اس میں فرق جانتے ہیں جی جانتے ہیں کیا ہے یہ زبان تو کوئی بھی چھ بریادوں میں پیدا ہونے والا مادری زبان تو بولے گا اس پر تو کوئی اس کی گرفت نہیں ہو سکتی اللہ الگ الگ نظام ہے تعلیم یہ ہے کہ اس کو کیا کیجیے کیا سوچ کیا نظریات مل رہے ہیں وہ بات ہے اس پر اعتراض ہو سکتا ہے جی اس کا مطلب جی آپ تو آپ کی تو انگریز کی تعلیم حاصل کر رہی ہے جی اور تعلیم آپ خود کہہ رہے ہیں کہ نظریات عقائد سوچ یہ وہ سب سے جی وہ آپ ثابت کریں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ہو تعلیم دو ان کو پرو اپنی تعلیم دو ثابت کرو اس کو ممکن ہے کہ رسول کا تعلیم دو رسول خود تعلیم دینے کے لیے آیا وہ کیسے کر چاہ جن کے جن کو قتل کرنا واجب سمجھتا ہے رسول سے ممکن ہے وہ کہے کہ تم اپنا ابھی دہل کو سکھا دو تم اپنی تاجی دین کو سکھا دو نہیں ملتا جی لکھنے کا بتانے کے لیے بھائی آج کے بعد یہ کوپل نہیں کرنا مجھے پروفیسر نے کہا وہاں پر کون سی تعلیم تھی میں نے کہا میں بتاتا ہوں سی وہاں پر میں نے کہا غیر ملکی زبانیں تھیں جی ڈانچ ناچ ڈانے اچھا ذنا بتکاری کے طریقے پہلے لوگ جانور تھے لنگور جارمر کے نظریات پردہ ظلم جاتی ہے تھانہ کچہری کا نظام ضروری ہے اس کے بغیر ملک نہیں چل سکے گا یہ سب یہ سب یہ تھی طالس ہے اپنا دیکھ بھی نہیں سکتے میں گھر بیٹے اور جواب کیسے دلواؤں اور تمہارے منہ سے میں نے نکلوا دیا جواب کہ جانتی تو اس تعلیم کو پر کیا کر رہا ہے نا تو اب توہ رہا ہے تمہاری یہی تعلیم اور تو آپ کہتا ہے یہ تو رسول دیکھ نہیں سکتے معلوم ہوا وہ تعلیم اور تھی کیا وہ تعلیم ہی تھی وہ تو کتابت تھی اور یہ تمہاری تعلیم ہے جس کو رسول دیکھتی اچھا جی ایک لفظ اور یہاں ساتھ رہا ہے تہذیب اور کسی تعلیم کو فرق ہوتا ہے تعلیم کیا ہے تہذیب سنا جی تعلیم تعظیم کیا تہذیب وہ فکر و عمل ہے جو سکھایا جاتا ہے اس سکھانے کے عمل کو تعلیم اب سمجھ لگی میں بھی سمجھ رہا تعلیم کیا ہوتی ہے مخصوص فکر عمل وہ تو قوم میں موجود ہے اب اس کی تعلیم کیا ہے اس کو بار بار لوگوں کو سکھانا اس کی ورزش کرانا اس پر چلانا اس کو سکھانا پڑھانا یہ کیا تعلیم ہے تو پھر تمدن کیا ہوا ہاں ہاں تمدن جو ہے نا اس کا تعلق ہے شہریت کے ساتھ تمدن مدن مدن مدینہ شہر تو تمدنی کیا ہے hmm. وہ ہے شہریت بجے جی فلاں قوم کا تمجر ہے یہ اس کی شہریت کے اصول ہیں شہریت کے طریقے ہیں اب سمجھ لگی ہے جی میں سمجھ رہا ہوں اب فرنگی جو تعلیم ہے جو فرنگی زبان ہے وہ حرام لگ رہی ہے وہ حرام لگ رہی ہے اچھا اور جو فرنگی تعلیم ہے وہ کفر ہے اچھا. زبان کیا ہوتی ہے گلاس سے زبان پتھر ہے گلاس نہ زبان سے تعلیم دفاع گیس کے اندر دی پاس پا سکتے ہو پشا بھی پا سک گا یہ زبان